بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام وعلى ال سيدنا محمد أما بعد فاعوذ بالله من الشياطين والهمزات بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا رسول ما شاء الله یا حبیب اللہ نور ولی یا نور اللہ آہلن و مرحبن اللہجل کا احسان ہے کروڑ ہر کروڑ شکر ہے کہ ایک بار پھر آپ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بہت ہی تھاٹ پرووکنگ سوچنے پر مجبور کرنے والا لرننگ کو ڈیولپ کرنے والا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے لے کر الحمدللہ آپ کی خدمت میں ہمیں مدنی چینل کی نشیات کے ذریعے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے قتلہ مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اب بھی جلوہ فرما ہے اور بہت ساری اپنی سینسٹیوٹی بہت سارے مشاہدات بہت سارے تجربات اور تیاری کے ساتھ میں یہ حسن رکھتا ہوں ان کے ماضی کی طرز عمل سے یہاں پر موجود ہیں اور ان شاء اللہ کی شخصیت مبارکہ سے ہمیں بہت سارے مدنی پھول آج سننے کو ملیں گے دنیا میں بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جو سینسٹیو لوگوں کو بہت سی باتیں سوچنے پر ابھارتے ہیں اور زیش سمجھدار لوگ وہ سطحی نظر سے کام نہیں لیتے بلکہ ان کی مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ مختلف واقعات کی گہرائی میں جا کر اور ان کے پیچھے جو میکانزم کام کر رہا ہوتا ہے اس پر وہ سوچتے ہیں اور ایسے زی شعور سمجھدار لوگ انہیں موقع مل جائے تو یہ اس طرح شیئرنگ بھی کرتے ہیں لوگوں کی شعور کی سطح کو بلندی کرنے کا ان کا وطیرہ ہوتا ہے ان کی عادتیں ہوتی ہیں مدنی چینل نے الحمد میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے معاملات میں جہاں اپنے ناظرین کی شعوری سطح کو بلند کیا ہے بہت ساری جہاں اویئرنیس دی ہے وہاں جو سوشل ایشوز ہیں معاشرتی سماجی مسائل ہیں مختلف پہلو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے میں اور ان کو اجاگر کرنے میں بھی اپنا ایک رول ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا ہے نہ صرف اجاگر کیا ہے بلکہ ہمارے الحمد بزرگ جو ہیں وہ ایسے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ بہت سارے مسائل کے حل بھی جو ہیں ان کے محفوظات سے ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں پچھلے ہی دنوں کچھ ایک دو اس طرح کی خبریں آئیں ہیں کہ جس میں ایک سینسیٹو آدمی بہت کچھ سوچتا ہے اور ہمارے قبلہ نگران شورا نے بھی ان واقعات سے ان پر سوچا ہے آبزرو کیا ہے اس پر ریسرچ کی ہے کروائی ہے تو میں چاہوں گا کہ ان کی طرف چلتے ہیں اور ان ساتھ کی کے سلسلے کے حوالے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں جزاک اللہ مختلف معاملات پر تھاٹ پروکنگ ہوتی ہے تھنکنگ ہوتی ہے آج کے کچھ مسائل بھی بد... ہم نے سلسلے کے حوالے سے چنے ہیں کچھ انسیڈنٹ ہیں جو ماضی میں ہوئے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ مسکونسیپشنز ہیں بعض غلط ڈیفینیشنز ہیں جو ہمارے دماغوں میں آ جاتی ہیں ڈال دی جاتی ہیں یا ہم اپنے علمی نالج مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے نالج بیس مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے مختلف بسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں یا جو ہے وہ خود ہی کوئی نہ کوئی ایسا کلیشہ پال لیتے ہیں تو ان کی اصلاح ہو جائے جو آپ یہ ڈفرینٹ سوشل ایشوز ہو رہے ہیں اس میں آپ کی جو تھنکنگ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا مدنی پھول ہے کیا چیز آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے اتنی ان چیزوں بیک پہ جانے پہ میکینزم پہ وار کرنے پہ کیا چیز مجبور کرتی ہے الحمدللہ رب والسلام سید المرسلین سب سے پہلے تو مدنی چینل کے ناظرین کو اچھی اچھی نیتیں کروا لوں اور خود بھی مزید اپنی نیتیں بڑھانے کی کوشش کر لیتا ہوں جو بھی یہ تو ذہن میں آ رہی تھی کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے جو سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں اول تاخیر دیکھنے کی نیت اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ اور اہم مدنی پول محفوظ کر لینے کی نیت انشاءاللہ مدنی اللہ کہ چلنا کے حال نیتیں کرتے جائیں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال مت کیجیے گا خاص کے موضوع کو کچھ تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں جی جی اس میں یہ ہے کہ اپنی نیت یہ ہے کہ یہ سلسلہ یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا ماشاءاللہ اللہ نکی ما کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا خیر حدیث پاک ہے سے بہتر ہوئے دوسروں کو نفع پہنچائے اس حدیث کی پیروی کی نیت کرتا ہوں بلیک پہنچا دو میری طرف سے اگر کی اس حدیث کی پیروی کی نیت کرتا ہوں اگر کوئی ایسی علمی بات انگلش ورڈنگ یا کوئی اس طرح کی چیز بیان کرنے پڑی دل کے اخلاص پر توجہ رکھنے کی کوشش کروں گا اخلاص پایا تو ارز کروں گا، کہا, کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا البتہ تلطف یعنی خوش طبعی کے حوالے سے کچھ ایسے جملے بات کرنی ہوئی تو وہ اس نیت کے ساتھ کروں گا تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کو اکتاحٹ نہ ہو آج کا سلسلہ ویسے اکتا والا ہے ہی نہیں اسپیشلی آج کا سلسلہ اختلاٹ والا اس لیے نہیں ہے کہ اس میں جو تصور ہے جی جی وہ یہ ہے کہ ہم آج جالی پیر پیر اور جالی عامل اچھا جالی عامل یہ جی یہ دو الگ الگ الگ الگ ہیں یہ دو الگ الگ ہیں ریئلی یہ دونوں الگ الگ ہیں اس وقت ہم ان دونوں کو الگ الگ وضاحت کریں گے کیونکہ پیر عامل ہو سکتا ہے اور عام پیر بھی ہو سکتا ہے اچھا لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس جس جو آپ کا جس سے واسطہ پڑا ہے جی جی جی جی یہ پیر ہے یا عامل ہے یہ آئی سب یہ میں نے سوال یا لہجے میں سوال اس لیے ارد کیا کہ شاید یہ جو آپ نے جملہ کہا ہو نا تو ایک ہو سکتا ہے اس طرح کے بیٹھے ہو سامنے مدنی چینل کے ناظری کہ ان کے ذہن نے چیخی ماری ہو اچھا کے عامل ہو جائے ہو جائے جزاع کرنا، جزاع کرنا انشاءاللہ اسی طرح کامل پیر بھی کامل عامل بھی ماشاء اور جو تصور ہے سلسلے کا جی کچھ جی اس طرح کا ہے کہ پچھلے دنوں خبر میرے مل, مل میں آئی کہ اس میں لکھا تھا کہ کسی جالی پیر جی جی کہ اکسانے پر کسی بچے کا قتل کیا گیا ہے کہ اسے خون سے کوئی تعویز وغیرہ لکھنا تھا یا کچھ ایسا تھا جو خبر ہے وہ یہ ہے جی جی جو میں خبر یہ ہے کہ وہ اس, اس کو جالی پیر بیا اب ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ جب میں نے خبر پڑی تو کچھ ذہن میں اس طرح کے خیالات آئے جی جی کہ اب یہ جعلی پیر کے نام پر کیونکہ بعض کا پیر نہیں ہوتا وہ عامل ہوتا ہے عامل بھی جعلی ہوتا ہے یا عامل کامل نہیں ہوتا یا عامل جس کو ہم کہتے ہیں کہ کالا بابا ہوتا ہے بلیک, بلیک بابا اس کا نام دیتے ہیں تو اس طرح کے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے ہتھی کوم چڑھ جاتی ہے اب جب اس طرح کی کوئی خبر آتی ہے صرف ماضی میں بھی اس خبریں آتی رہتی ہے اور ان کو کہتے جناب فلا جالی پیر نے یہ کر دیا فلاں جالی پیر نے یہ کر دیا جالی پیر نے یہ کر دیا اب جب اس طرح کی خبریں بازار میں آتی ہیں تو ایک شاید ایک لوبی ہے شاید ایک طبقہ ہے جو میڈیا کے ذریعے پیپر میڈیا کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یہ بالکل ایک نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ سب کو ایک ساتھ لپیٹنا شروع کر دیا ایک ہی پلڑے میں رکھ دیتے ہاں کہ جناب یہ پیر اب یہ جالی پیر اگر کہا میں نے بھی جالی پیر پڑا اب یہ پیر ہے کون پیر کہتے ہیں کس کو ہے پیر کون ہوتا ہے ہر کو پیر بن جاتا ہے منگل بھی ہے بھی ہے اتوار بھی ہے ابدار بھی ہے جیسے کہ ہر دن کو پیر نہیں کہیں گے تو ہر فرد کو پیر تھوڑی کو کہیں گے بہت خوب ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یوں وہ مطلب وہ شخص کون ہے جس نے کہا اور آپ نے اس کو شاید پیر بنا دیا ہوں تو یہ پوری ایک یو سمجھیے کہ ایک ایک عرصے سے ایک ذہن میں دل میں ایک کلک ہے دیکھیں جو غلط ہے نا جی اس کو غلط ہی کی جگہ پر رکھیں ٹھیک جی ہے اس میں صحیح نہ ڈالیں صحیح مکس نہیں کرنا ٹھیک ہے جو صحیح ہے اس میں غلط نہ ڈالیں ڈیفینے دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھے تو آج ہم ادنی چینل کے ذریعے اس تصور کو جو اس کی کانسیپٹ جو ہے ہمارا جو پبلک کے کانسیپٹ ہے اور بعض لوگ چونکہ یا تو اس پیری مریدی تصوف طریقت جی عامل روحانی علاج آویزات وغیرہ اس کے معاملے میں کافی وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں اور شیطانی وسوسوں میں آتے رہتے ہیں کچھ یہ پھر بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اللہ سے پری پلان نہ ہوتا ہو تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو جن کے ساتھ نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی کا گھر لوٹتا ہے کسی کا فرح سامان لوٹتا ہے کسی کی اموات ہوتی ہیں کسی کا بچہ اجڑ جاتا ہے کسی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے ہلاکے ہو جاتی, دل دل جاتی دل ہیں اور بینک بیلنس ختم ہو جاتا ہے نصل و غارت میں جب نوبت آتی ہے ان کے اکساوے میں بیکاوے میں آ کر کوئی مطلب کوئی کسی کو قتل کر دیتا اپنے بچوں کو قطر کر دیتے ہیں پھر ہر بچے قتل کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگ جن کے نقصانات ہوئے ہیں جی جی چاہے جانی نقصان ہوا یا مالی نقصان ہوا میں ان تمام معاشقہ نے رسول صاحب تو ہمدردی کرتا ہوں ماشاء اللہ ہمدردی کرتا ہوں ایک سمجھیے کہ ایک بات ایک فطری طور پر ایک انسانیت کے حوالے سے ایک رشتہ اسلام اور رشتہ دین ہوتا ہے ہمارا آپس میں ان نمل مین مسلمان بھائی بھائی Allah ہیں Allah اور مسلمانوں Allah کے لیے اتنے پیارے پیارے ارشادات ملتے ہیں کہ ایک اینڈ دوسری ایند کو جیسے تقویت دیتی ہے ایک جسم کی معنی دے کہ اگر ایک بدن کے قصے میں درد ہو تو پورا بدن اس کا درد ہو سے محسوس Allah کرے یہ سارے تصورات ابھی میرے ذہن میں اللہ آ رہے ہیں اب جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے میری حاضری تھی جی جی اتنی فائلیں ہیں ان کیسز کی اتنی یو کے میں یو کے پڑھا لکھا ملک کہلاتا ہے اگر شاید دنیا میں جن ممالک میں بلیک باباؤں کی سب سے بڑی مارکیٹ بنی ہوئی ہوگی نا ان میں شاید میرا گمان ہے یو کے اور یوروپرست ہوگا ان کے تو آرٹیکل اور فیچر چھپے ہیں پیپر میڈیا میں اور ایک دو فیچر تو میں نے بہت پہلے پڑھے تھے بلیک باباؤں کے حوالے سے تو ان تمام تر صورتحال حال کو سامنے رکھ کر مطلب جی یونیورسل قسم کا یہ بہت عجیب پرابلم ہے شاید کئی گھر انوال ہے اور کئی لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو غذائیں خیر عطا فرمائے یعنی آپ نے ایک تو نقصان کی اتنی جہتیں اور اتنی پہلو بتائیں بینک بیلنس ہے گھر لٹنا ہے مولاد کا معاملہ ہے رشتے کا معاملہ ہے دوسری طرف یعنی جو اس کی سراہیت کا معاملہ ہے کہ دو یعنی کہاں یو کے دیکھے آپ امریکہ کی بات کر لیں چلے جائیں دی پاکستان کے چلے جائیں اچھا پہلے یہ تصور بھی ہے اچھا کی حقیقت بھی ہے کہ عموماً جہاں پر غربت یا جہالت زیادہ ہو وہاں پر یہ ہوتا ہے لیکن وہ ممالک جو تعلیم کے نام پر جی جی اور مالی حوالے سے بڑے مضبوط کہلاتے ہیں وہاں بھی یہ مسائل کم نہیں ہیں hmm. اب وہاں مسائل کیا ہیں وہاں کیوں ان کے گلے پڑ جاتے ہیں جی جی اور اسے کیوں دکانیں کھلی ہوئی ہیں تو یہ سب تو یہ تصور تھا کہ اب اس طرح ایک جعلی پیر کا نام لکھ کر ایک نکلی پیر کا نام لکھ کر صحیح ہے اب کیا یہ سارے کے کی سارے کیا پیروں کو لپیٹا جائے گا oh. تو کیا مطلب کہ یہ اب وہ آئس آتا تھا نکلی اور جالی ہٹ جائے گا لفظ hmm. پیر Hmm. کو مطلب حد پر لے لیا جائے گا okay, okay. میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب کہ وہ دو نمبر کے لوگ نہیں ہوتے دو نمبر है. کی ویرائٹی کہاں نہیں ملتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اللہ اللہ تعالیٰ ہم یہاں کچھ پہچان بیان کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ پہچان پیدا کرنے کی کوششیں کر ماشاء اللہ بزرگوں نے حقیقت بنتی ہے کہ آپ کی جذبات اور احساسات سن کرنا اندر میں اندر جو میں فیل کر رہا ہوں ماشاء بہت بڑی خیر خائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نظر سے بچائے مدنی چینل کو نظر بس سے بچائے میرے امیر اہل سنت کا صدقہ ہے سنت مدنی میں اس طرح کے مدنی پھول دیتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ لگے دم تو میٹے گم دنیا کماوے کھاوے ہم تو یہ ایک طبقہ ہے ان کو امیل سنت باقاعدہ لیا ہے اور ان کے متعلق ارشادات عطا فرمائیں لیکن اب ایک تو تعداد مدنی چینل دیکھنے والے کتنے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کو غور سے دیکھنے والے کتنے ہیں سمجھنے والے کتنے عمل کرنے والے کتنے اشارہ سمجھ جائیں ضبط اور صبر کتنا اللہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ جو خود اپنے ہر چیز لٹانے پر آمادہ ہو تو اس کو کیا حل کر سکتے ہیں لٹے رہے گلی گلی گھوم رہے ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو لٹوانے کے لیے تیار کر رکھا ہے تو کیا کر سکتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میر سن کا سایہ سلامت رکھے تو جو اصلاح امت کا درد اور امت کی خیر خواہی کی جو کیفیات وہ اپنے اندر جو ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ جو منتقل کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہے کہ مدنی چینل دعوت اسلامی کی بتائی گئی ان تعلیمات کو وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے ملی ہوئی ان گائیڈ لائن کو میڈیا یعنی مدنی چینل کے ذریعے عاشقہ نے رسول تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اچھا یہاں ایک سوال ذہن میں ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ یعنی عموماً یہ کنفیوژن بھی ہوتی ہے عالم مولانا عامل پیر ایک شاید کلاس وہ بھی ہوگی کہ جو یہ چاروں پانچوں کو ایک ہی جو ہے نا کیٹگری میں رکھتی ہوگی اس میں تو ان کو حیرت بھی ہوش ہے کہ یہ مولانا صاحب ہیں اور مولانا صاحب ہو کر ہی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ پہچان کرواؤں گا یہ پہچان کرواؤں گا ہم یہ اویئرنیس کریٹ کریں گے ہم یہ اویئرنیس کریٹ کریں گے آپ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا بات یہ میں کہاں اتنا ذمہ دار آتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ عوامی ویوز ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے نا آپ تو تصور کر رہے ہیں نا جی پبلکلی ویوز پبلکلی جو عوامی جو سوالات جذبات تأثرات وہ ہمارے پاس ہیں جی بہتر ہم وہی چلا دیتے ہیں مدینہ مدینہ جب وہ ایک ہمارے ناظرین کے آگے لوگوں کی یہ باتیں آ جائیں گی ٹھیک ہے اس کے مطابق چلتے رہیں گے تاکہ اسلامی بھائی جو ناظرین کو بھی ہو کے یار چلے یہ عوام عوامی حوالے سے بھی ہمارا یہ سلسلہ ہے تو پہلے یہی نیوز لے لیتے ہیں کہ ان کے نظروں میں پیر کی ڈیفینیشن عامل کی ڈیفینیشن یہ کیا مطلب پبلک کیا سوچتی ہے کیا کہتی ہے عوام کیا کہتے ہیں عوام کیا سوچتے ہیں عوام کیا سمجھتے ہیں پلس بھی ہوگا مائنس جی جی جی یہ بھی پوسیبل ہے ہر طرح کی ظاہر ہے پلس مائنس پہلے لے لیتے مدنی مدنی چلنا کہ ناظرین کو بھی ان کی اوکے اس کو پتا چل جائے گی جی ہاں اس سے تھوڑا انٹرسٹ ڈیول اپ بھی ہو جائے گا اور بہت زیادہ آئی کہ ایک لائن آف ڈائریکشن جو ہے نا جی ایک تو شاید ہو سکتا ہے کہ پروپر تعین ہو جائے مطلب مدین ہو جائے ٹھیک ہے جی چلیے پلیز البیب اللہ, و تعالی صلو اللہ و تعالی علی محمد کوئی روحانی کسی ایسی شخصیت کو کہتے ہیں جو لوگ جس پہ بلیو کرتے ہوں کہ ہاں بھائی یہ پیر ہے ان کا جو ہے یہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں نزدیک ہیں تو لہذا ان کی بات مانو کوئی ایسا ہجرا بنا ہوا ہو جہاں کوئی صاحب رہتے ہوں جن کا کوئی اسلام سے زیادہ تعلق رہا ہو یا ہو تو اس کو میرا خیال ہے پیر کہتے ہیں پیر کے بعد وہ اس لیے جاتے ہیں کہ جو کہیں کسی کی کوئی مراد پوری نہ ہو رہی ہو یا کوئی پرابلم اس قسم کی ہو گھر میں کوئی پریشانی ہو کوئی کاروبار کی پریشانی ہو کسی کے اور کوئی تکلیف چل رہی ہو روحانی ہو پیر سہارا لیتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کے شاید زیادہ نزدیک ہیں تو لہٰذا جائے ان سے جو ہے ہمارا بگڑا ہوا کام جو ہے وہ سمجھ جائے گا عامل جو ہوتا ہے وہ عامل تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو لوگ دکانیں وغیرہ لے لیتے ہیں اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پیر جیسا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پیر ہو جاتا ہے لیکن میرا خیال ہے پیر پیر ہوتا ہے پھر ہر وہ شخص جو دکھی ہے کسی بھی لحاظ سے کاروباری لحاظ سے گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے بیماری خاص طور پہ بیماریوں کے حساب سے تو وہ پھر پیروں کا جو ہے سہارا لیا جاتا ہے کہ بھئی ان کے پاس جاؤ ان سے جا کے اپنی پریشانیاں بتاؤ تو پھر وہ اس امید سے ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ بہتری والی بات آ جاتی ہے کہ ہاں یہ پیر ہے اس سے ہمارا مذہبی تعلق ہے پیر کو اس طرح سے سمجھ لیں گے جس نے اللہ کے لیے ریاضت کی ہو لوگوں کی مدد کرتا ہو ہم لوگوں کے ساتھ جیسے اگر ان کے پاس جیسے جاتے ہیں علم کے جو بھی مسلم... نہیں مشکلات ہوتی ہیں یہ جو بھی پریشانیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں دین کے معاملے کے لیے بھی کہ اس میں کیا مطلب ہمیں جو پریشانیاں ہیں کہ یہ فلاں چیز کیوں کرتے ہیں فلاں چیز کیوں کرتے ہیں اس کے حساب سے جو مطلب وہ ایک گائیڈنس دیتے ہیں مطلب جادو ٹونا تو عام سی بات ہو گئی کہ وہ کوئی کسی کو کچھ ہو گیا اگر میں کسی کو چوکے بولے جادو ہو گیا ٹونا ہو گیا یا اگر کسی کے اگر جیسے دستگیری والا معاملہ جیسے اگر والا معاملہ تو وہ تو ہے اس میں کوئی پرابلم لیکن عملیات والا جو معاملہ جو عاملوں والا بیٹھے ہیں وہ سب اس اصل نہیں اس سے اچھا ہے کہ یہ کا معاملہ یہاں ہم جائیں جیسے لوگ پریشان ہوتے ہیں مشکلات ہیں یہ بھی قرآن تعبیر سے اور اپنی جو نقش ہو بھی وہ بنا کر دیتے ہیں اس کے لیے پلانے والے آپ نے وہ جو پہلے جو تاثرات تھے جی جی آپ نے ان کا ایک جھملا سنا مجھے بہت اچھا لگا یہ تو مجھے تو جسوس ہو گیا ماشاء اللہ وہ دو دو تھے نا پہلے جو تاثرات پہلے جو اپنے دے رہے تھے اللہ کتنی پیاری بات تھی تو دیکھے ہمیں پیر ہوتا ہے وہ دکانیں کھول کے بیٹھ جانا یہ کر کے بیٹھ جانا وہ کر کے بیٹھ جانا یہ لیکن یہ تو خیر مجھے ایک جملہ جو تھا نا وہ بڑا پیارا خوبصورت محسوس ہوا اور یہی وہ چیز ہے جو آج ہم اردو کریں گے کہ پیر پیر ہوتا ہے یار انہوں نے خدا سے قربت کا بھی تذکرہ کیا है ہوتا ہے کہ یہ عوامی ویوز ہے دیکھے جی وہ ریاضت کرنے والا ہوگا تو عبادت کرنے والا ہوگا لیکن ساتھ ساتھ یہ کچھ ملا جلا سا تھا جب دکھ ہوگا پریشانی ہوگی تنگی ہوگی اب جس کو میں مزید اپنے ہاشیے لگا دوں اب بچہ بیمار ہے تو پیر صاحب تو کاروبار نہیں ہے تو پیر صاحب تو بچہ نہیں ہو رہا تو پیر صاحب رشتہ نہیں آ رہا تو پیر صاحب بال نہیں اگ رہے تو پیر صاحب بال زیادہ آ گئے تو پیر صاحب دانت نکل رہے ہیں درد ہو رہا ہے پیر صاحب دانت گر رہا ہے تو پیر صاحب تو یوں یہ پیر صاحب کا ایک تصور ہے یقیناً ان تمام تر معاملات میں بھی پیر ایک اپنا کردار ادا کر لیتا ہے کیونکہ وہ ایک اسپرچولیٹی اور ایک روحانی حوالے سے اس کو ہوتا ہے کیونکہ یہ جو کہہ رہے نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو یہ اس طرح کے عوامی ہوتے ہیں یہ چونکہ اپنی عبادت کے ذریعے اپنی ریاضت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتے ہیں جی بخاری شریف کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں حدیث بدھتی ہے میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے میں کان بن جسے وہ سنتا ہے تو ان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان, ان نیک لوگوں کے اندر وہ قدرت وہ طاقت پیدا ہوتی ہے عام جا. لوگوں سے ان کو ممتاز کر دیتی ہے اور ان کی دعائیں ہوتی ہیں کہ یہ کرے کسی بات پر اللہ تعالیٰ سے قسم لے لے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات پوری فرما دیتا محمد محمد ہے تو اس طرح یہ اولیاء کرام کا ایک سلسلہ, سلسلہ, سلسلہ بنتا ہے جی جی لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں بھی دونوں کیٹیگری ساتھ چل رہی تھی تیر اور عامر عامر اچھا کہ وہ مطلب علاج صحیح ہے تاویز ٹھیک ہے تو یہ امام کے ساتھ بھی ہے اوکے اب صاحب کہہ رہے تھے نا یار اس کی کیا وجہ یہ امام کے ساتھ یعنی عموماً مسجد کا امام جی جی یہ تاویزات دم دروت دعا فاتی یہ امام صاحب کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے مسجد کا کیا ہر امام پیر تو نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو عامل جو ہے نا وہ تاویزات و وظائف اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اچھا اچھا اور دعوت اسلامی ہے جیسے انہوں نے جو دوسرے تھے جیسے دعوت اسلام یہ پورا کلینک ہے ماشاء اللہ تو یہ بھی دیتے ہیں اور یہ کچھ تعویذ بنا کر دیتے ہیں تو فرق پڑتا ہے یہ مطلب جو بھی کام ہے اپنے انداز سے بھی ارس کر رہا ہوں تو یہ دعوت اسلامی جیسے کہ امیر علیہ سنت ماشاء اللہ امیر علیہ سنت یہ پیر ہیں اوکے امیر علیہ سنت پیر, پیر ہیں پیر ہیں حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رضبی ماشاء اللہ جی جی جن کا میں مرید ہوں ماشاءاللہ اب یہ پیر بھی ہیں اچھا یہ جب امام تھے نا اچھا اس وقت ایک وقت تھا یہ صرف مسجد کے امام تھے اوکے نہ دعوت اسلامی تھی ہم؟ نہ یہ پیر تھے اچھا یہ مسجد کے امام تھے یہ اسٹیج تھی جی ہاں یہ اسٹیج تھی اچھا اچھا, اچھا جی اس وقت بھی ان سے تاویزات لیے جاتے تھے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آہستہ آہستہ دعوت اسلامی خاتمے آئی پھر پیری موری جی کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور آج ہے سلسلہ لیکن اب نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی وہ وقف جو ان میں تھا وہ موجود ہے لیکن ایک شعبہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ہمارا تعویذات اطارے کا شعبہ بنا ہوا ہے یہ روحانی علاج جو مدنی چینل پر آتا ہے یہ عامل مطلب یہ ان کو اجازت ہے تعویزات بنانے کی روحانی علاج دیں کے حوالے سے استخارہ کرنے کی ان سب کو اجازت ہے مگر یہ جو ہمارے جو اسلامی بھائی یہ جو روحانی ادارے دیتے ہیں آپ پر استخارہ کرتے ہیں یا فیضان مدینہ میں یا سینکڑوں مقامات میں بیٹھ کر تعویذات دیتے ہیں یہ ان کے مرید ہیں ایک تعداد ٹھیک ہے ایک تعداد یہ ان کی مرید ہے پیر نہیں پیر نہیں ٹھیک ہے اوکے اور مطلب کہ وہ اس طرح مطلب ہمارے اس میں عاملین ٹائپ کی بھی ہماری کوئی اصطلاح نہیں ہے نہ کوئی حصہ بھی نہیں ہے مطلب بس وہ تعویذات یا اختاریہ ایک تنظیمی ایک شعبہ ہے اس سے اجازتی یافتہ ایک اسلامی بھائی ہیں جن کی تربیت کی جاتی ہے اور ان کو تعویذات دینے کی استخارہ کرنے کی بازوں کو اوراد و وظائف کے حوالے سے اور اسلامی دکھیاری امت کے غم دکھ دور کرنے کے حوالے سے ان کی تربیتیں ہے ان کے کورسز ہیں اور وہ سب کچھ ہے جس کا آپ تصور اچھا تصور کر سکتے ہیں وہ اس کی ان شاء اللہ آہستہ میں ٹھیک ہے اللہ کی رحمت سے کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں دو دو تین تین کر کے میں کالز بھی لے لزا جو ہے وہ بالکل وہ پھیلتی جا رہی ہے صحیح میں کوشش کر رہا ہوں میں کچھ سمیٹنے کی بھی کوشش کر رہا کالز لے لیتا محمد فضل اختاری بابل اسلام سلمی کو خاص طرف کر رہا ہوں نگرانی شورہ کی بارگاہ میں کہ جالی پیر کی کیا نشانیاں ہیں شرعی رہنمائی فرما دیجیے جذاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمان تاریخی خانے والے سے بات کر رہا ہوں نگرانی شورہ کی بارگاہ میں ہے. ہمارے بولے بالے اسلامی بھائی اکثر جالی پیروں کے ہاتھ آ جاتے وہ جالی پیر پیسے بٹورنے کے لیے اس اسلائی بھائی کو یہ بتا دیتے کہ آپ کے پر جن اس وجوہات کی بنا پر کاروبار میں بندی سے کاروبار میں بندی سے گھرو جھگڑا رہتا ہے اور گھر والے بھی یقین کر دیتے جالی پیروں سے کس طرح ہماری جان چھوٹ جائے اس کے بارے میں آپ ہماری رحم فرما دیجئے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ اب دیکھیں انہوں نے بھی جالی پیر جالی پیر نکلی پیر ابھی عامل کوئی بھی نہیں کہہ رہا میں نے بس قوم کو عامل بھی سکھانا ہے اللہ. آپ ہر بات میں پیر کو کیوں لے کر آتے ہیں کہ جالی پیر نکلی پیر جالی عامل نکلی عامل کالا عامل کالا بابا جب کالا جادو ہے تو کالا بابا نہیں ہو سکتا تو یہ تو یہ ذہن بنائیے کہ ہر عامل پیر نہیں ہے اور اس طرح جو لوٹ مار مچاتے ہیں اور تباہی کرتے ہیں بربادیاں پھیلاتے ہیں ان میں جو بہت بڑی تعداد ہے نا جعلی عاملوں کی ہے جعلی عامیوں کی جعلی عامل ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں احتیاط کرنے والے ہوتے ہیں جی جی انہوں نے جو مجھ سے سوال کیا نا جی جی کہ جعلی پیر کی علامتیں بتائیں تو جعلی پیر کی علامتوں کی تو کوئی شاید ان انتہا نہیں ہوگی اچھا میں انہیں کامل پیر کی علامت بتا دیتا ہوں تو جانی پیر کی علامت خوش سمجھ جائیں آپ یہ دیکھ لیجیے کہ کامل پیر کون ہوتا ہے بتائیے یعنی پیر کون ہوتا ہے یہ دیکھ لیجیے اس کے بعد آپ مائنس کر دیجیے ٹھیک ہے تو میرے مدری چینل کے ناظرین صرف اتنی بات ضرور یاد رکھیے کہ یہ یہ پہچان پیدا کرنے کی کوشش کیجئے کہ وہ اب آپ نارملی طور پر جن سے تاویزات دینے کے لیے جاتے ہیں نا وہ پیر نہیں ہوا کرتے میجورٹی okay. وہ پیر نہیں ہوتے اکثریت وہ مرید نہیں بناتے وہ آپ کا तर्थ. آپ سا مسئلہ سنتے ہیں اور آپ کو تعویذ دے دیتے ہیں یا کوئی مطلب وہ اگر وہ جی جی بزنس کھولا ہوا ہے اسی طرح کی چیزیں تو آپ سے پیسے بٹونا شروع کر دیتے ہیں اور وقتی طور پر آپ کو فرق پڑنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور آپ دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے عموماً باز نہیں ہوتے وہ انویسٹمنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں انویسٹمنٹ لیتے ہیں تو وہ جب موٹا موٹا انویسٹمنٹ لیتے ہیں نا تو شروع شروع میں ان پر بھی لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوتا تو ان کو دس بیس لاکھ روپے دیے جاتے ہیں اس پر وہ ٹھیک ٹھاک نفع دینا شروع کر دیتے ہیں اگلا بولتا ہے کہ یار ایسا نفا تو کہیں بھی نہیں ملتا تو وہ دس لاکھ بیس لاکھ روپے دے دیے اسے بیس لاکھ کے اوپر اس کو ٹھیک ٹھاک نفع دے دیا بیس لاکھ روپے دیے اتنا نفاذ تو وہ چلے یار دوسرے مہینے چیک کر دوسرے مہینے بھی نفا ارے تیسرے ماہ چیک کرے تیسرے ماہ بھی نفا چوتھے ماہ چیک کر دے چوتھا ماہ بھی نفع جب یہ نفع چوتھا ماہ ملتا ہے تو وہ یار نہیں یار نہیں یار آج بھی نفع دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ میرے بوتل میں آ گیا نا جال پھنس گیا اب اس کے سامنے نیا پرپوزل رکھے گا اوکے دیکھو یار اگر آپ یہ اتنی آپ نے انویسٹمنٹ کی یہ ہے اگر آپ اس کو دو چار کروڑ تک لے جاؤ تو پھر یہ ایسا ہو جائے گا وہ دیکھ ہے چار پانچ ماہ سے وہ دے ہی رہا ہے صحیح کیا آ رہے وہ دیتا ہے پھر وہ نفع دے رہا ہوتا ہے تھوڑا سا پھر وہ اس سے زیادہ موٹی رقم لیتا, لیتا ہے اب وہ دیکھتا ہے یار ہینسب ہو گیا اب تو جا کے میں جا وہ نفا بھی گئے نفا تو دور کی بات ہے بندہ ہی نظر بندہ نہیں, نہیں, نہیں عموماً میں دیکھا سب کو نہیں لیتا جرنل لیتا جو غلط ہے موسیقی کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جو صحیح ہے اس کو تو نہیں کہہ رہا, رہا صحیح صحیح جو غلط ہے کہہ رہا ہوں اس نے جو آپ کو نفع دیے نا وہ کما کرنے دیے ہوں گے کئیوں پاپی کی رقم سے نکال کر آپ کو پیسے دیتا رہا اگر آپ چار ماہ کے بعد اس کو بولتے ہیں نا کہ نہیں یار بہت ہو گیا مجھے میرے بیس لاکھ روپئے واپس کر دو اللہ اللہ اب آتی ہے جو گھومتی نا کی تو پھر وہ یہی ہوگا کہ یار اسے کیا کروڑ روپئے لے کے بیٹھوں گا بیس دیے پانچ واپس کر دیے اس کو نفے کے نام پر پندرہ ابھی بھی اپنے پاس ہے گیا تو ایسے دو نمبر کے لوگ بزنس کے اندر کاروبار کے نام پر میں اگر جینے کی خواہش ہے تو کتے چاند پیدا کر تو اسی طرح کے پیسے بٹورنے والے بعض لوگ عامل بن کر عامل کے طور پر کاویزات اور اس طرح کے طور پر مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں بورڈ لگا کے بیٹھے ہیں اور پورا مطلب کیا ایک کام ہے ان کا ایک ویوز ہیں ہمارے پاس وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً اچھی خاصی موٹی رقم انہوں نے بتائی ہے کہ ان کے جاننے والوں نے اسی مد میں خرچ کی اور پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا آپ کہیں تو میں شیئر کر رہی ہوں لبا فلو الحبی محمد وہ جو کافی ساری عامل خرچ کی ہے والی مدری چینل کے ناظرین سے شیئر کی جاتی حاجی صاحب میرا آپ سے سوال ہے آج کل جعلی عامروں کی بہت بھرمار ہوئی ہوئی ہے میرے جاننے والے ہیں ان کے ساتھ اسی قسم کا کوئی سلسلہ ہوا وہ ایک جاننے والے عامل کے پاس پہنچے ان سے ساری معلومات کری تو انہوں نے اس کا طریقہ کار یہ بتایا کہ جو آپ پہ عمل کیا گیا ہے وہ ہانڈی آپ کے گھر پہ لا کے میں اس کو ختم کر دوں گا اور اس کے لیے کچھ خرچہ کرنا پڑے گا تو انہوں نے حاجی صاحب تقریباً ایک لاکھ روپے خرچ کیے ہیں اور مجھے آپ یہ بتائیے اس قسم کے عاملوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں ایسا کیوں یہ لوگ اس طرح کے امیلوں کے چکر میں کیوں پڑتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں یہ ایک طرف تو جہالت ہے ٹھیک ہے علم نہیں ہے معلومات نہیں ہے دوسرا ایک دوسرے سے حسد ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے حسد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ الٹے سیدھے اور دوسرے سے عملیات کروائے جاتے ہیں اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کے نقصان پہنچانے کے عملیات دیتے ہیں جب لوٹنے والے ہیں ڈیڈ اسکاؤٹ بنا ہوا ہے قتل کرنے والے لوگ پر مل جاتے ہیں تو پھر کسی کو نقصان پہنچانے والے ایسے کے نام پر کیوں نہیں ملیں گے تو وہ بھی ملتے ہیں پیسے لیتے اور آپ کا کام کر دیتے ہیں میرے جب بلیک من میں میرا بیان تھا جی جی یو کے میں وہاں یہی یا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ یہ غور کیجیے کہ آپ اسلامی بہن اٹھ کر گئی کسی غیر مرد کے پاس عامل کے پاس جی جی اور جا کر کہنے لگتی ہے کہ میرا شور یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے اور وہ بھی بے پردگی کے ساتھ کیونکہ ایک تو یہ آپ غور کر لیجیے کہ یہ بے پردگی کے ساتھ بیٹھنا کیسا یہ اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہمارے مدی چینل کے ناظرین کو کہ ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو مطلب کہ یوں کہتا ہے یوں کہتا ہے یوں کہتا ہے اس کی یوں نام کا ڈنکا بچتا ہے آپ کے ساتھ وہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا بے پردہ عورتوں سے بات کر رہا ہوتا ہے ماض اللہ بے پردہ عورتوں کے ہاتھ پکڑ رہے ہوتے ہیں ماض اللہ بعض بے پردہ عورتوں اجنبی عورتوں کے سروں پر ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر بیٹھتے کر رہے ہوتے ہیں اجنبی عورتوں کے یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہم لوگوں کی تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی سوچ بنی ہوئی ہے کہ جاتی ہیں بیٹھتی ہیں ساتھ جا کر بہو کے راس ہے بہو جا ساتھ کے راز کھولتی ہے بیوی جا کر شوہر کے راز کھولتی ہے شوہر جا کر بیوی کے راز کھولتا ہے ماں باپ دونوں جا کر اولاد کے راس کھولتے ہیں اولاد جا کر ماں باپ کے راز کھلتی ہے اب ایک شخص کی آگے آپ نے پورے گھر کا پینڈورا باکس کھول کے رکھ دیا اور اس کی ساری باتیں کھول کے رکھ دی اور وہ آدمی ہے دو نمبر کا وہ اس کا, اس سن کر سودا اس کو بیچ رہا ہے اس سے سن کر سودا اس کو بیچ رہا ہے اور وہ مطلب کہ اب اس کو پتا ہے کہ یہاں مطلب کہ کس داؤ سے کس سے کیا کھیلنا ہے اور سب سے پیسے بٹونے شروع کر دیتا ہے اور لوٹتا ہے بھاگتا ہے گھر میں داخل ہو جاتا ہے کھانا آ رہا ہوتا ہے مرغے آ رہے ہوتے ہیں اور مطلب کہ بڑے بڑے جانور آ رہے ہوتے ہیں نذرانے آ رہے ہوتے ہیں مٹھائی کے ڈبے آ رہے ہوتے ہر لینے دینے کو میں ناجائز نہیں کہہ لیکن یہاں پر یہ ضرور دیکھا جائے کہ ہم کسی کے پاس جا کر جو اپنے راز کھول رہے ہیں تو میں نے روحانی علاج والوں سے اس طرح کے جنید بھائی شاید اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بتائیے کہ ایک شخص آپ سے تعویذ دینے کے لیے آتا ہے تو کیا اس کو اپنی خاندان کی برائیاں بیان کیے بغیر روحانی علاج نہیں مل سکتا بالکل احسان مل سکتا ہے اس طرح اور یہ ہمیں امیر اہل سنت دامت برقاتم العالیہ کی طرف سے بھی تاکید ہے کہ جب کوئی اس طرح تعبیدات لینے کے لیے آتے ہیں اسلامی بھائی ہمارے پاس آتے ہیں تعبیعات یا تاریہ کے بستوں پر تو جب وہ اپنے علاوہ دوسرے فردوں کے مسائل بیان کرتے ہیں یا ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر کہ ہماری بھابھی اس طرح کر رہی ہیں اور باقاعدہ نام لے کر بیان کرتے ہیں تو اول ہم کو پہلے ہی تاکید یہ کر دیتے ہیں کہ کسی کا نام لے کر یا کسی خاص فرد کا نام لے کر اس کی نشاندہی کر کر آپ اس طرح تعویذات نہ لیں اور الحمد للہ اس, اس طرح دے بھی دیے جاتے ہیں تابعز ان کو سمجھا بھی دیا جاتا ہے اور اس طرح دینا بھی ممکن ہے اور اس طرح دیتے بھی ہیں تعویذاتی اتاریہ کہ آپ بھلے ہمیں نام نہ بتائیں اور بس صرف مسئلہ بیان کر دیا جائے کہ فلاں کا یہ مسئلہ ہے یا فلاں رشتہ دار کا یہ مسئلہ ہے اس طرح کہہ کر بھی تعویذاتی عطاریاں آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس طرح دیتے بھی ہیں الحمدللہ للہ ذرا پوسیبل ہے نا یہ دیکھیں مدد چلے گئے ناظرین اس پلیز فوکس کیجیے آپ تو پھر لاکھوں لاکھ ہزاروں کی تو دی جاتے ہیں اس طرح جب ہزاروں تاویزات اس میتھڈالوجی کو فالو کر کے دیے جا سکتے ہیں دیے جا رہے ہیں نا ٹھیک ہے نا ماشاء اللہ اچھا آپ یہ سنیے جنید بھائی جی جی ایسا کہ کوئی شخص آکر کر آپ کو کہتا ہے کہ پلاں جی منت پلاں جی جی یا کوئی اسلامی بہن ہے بچی ہے جی اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے جی تو وہ اگر یہ نہیں کہتا کہ وہ میری بچوں کی امی ہے جی یا میری ماں ہے جی یا میری بیٹی ہے جی اس طرح کوئی اظہار نہیں کرتا بالکل اور نارملی طور پر یہ صرف یہ کہہ دیتا کہتے کس... کسی کو چلو جی کچھ بھی نہیں کہتا کسی کو فلاں مرد ہے جی کسی کو فلاں پریشانی ہے برا کرم ہم اس مرض یا اس پریشانی کا تعبیذ دے دیجیے تو ایسی صورت میں آپ ورد وظیفہ یا تعویذ درست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بالکل الحمد للہ سب کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں اور یہ اعلیٰ درجے کا یہ سلسلہ ہے کہ جب بھی ہم جائیں تعویذات عطاریاں حاصل کرنے کے لیے مثال کے طور پر ہمیں اپنے ہی گھر کے فرد کے لیے تعویذات اطاریاں لینے اپنے بچے کے لیے اپنی بچی کے لیے یا اپنے والدین کے لیے تعویذاتی اطاریاں لینے ہیں یا ان کا استخارہ کروانا ہے تو آپ صرف یہ بتا دیں کہ فلاں بن فلاں کا یہ مسئلہ ہے ان کے ساتھ یہ مرض ہے ان کی یہ بیماری ہے ان کی یہ پریشانی ہے آپ ہمیں تعویذات اطاریہ دے دیں تو الحمدللہ ان کو دے دیے جاتے ہیں تعویذات اور یہ ممکن بھی ہے سب تعویذات دینا اور اس طرح کاٹ کا عمل بھی جو کیا جاتا ہے تو کارٹ کے عمل کے اندر صرف نام اور والدہ کا نام پوچھا جاتا ہے وہ کارٹ کا سلسلہ بھی کر دیا جاتا ہے اس میں یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میری بچی ہے یا میرا بیٹا ہے یا میری والدہ ہے یا میرے والد ہیں اس طرح تعارف کرانا ضروری نہیں ہے فلا بن فلا اتنی وضاحت کر دی کہ بھائی اس کا یہ مسئلہ ہے آپ تعویذات دے دیجیے تو الحمد دے دیے جاتے ہیں تسلی نہیں ہوتی پھر اس کا کیا ناراض تسلی نہیں ہوتی ہوگی تو اس کا کیا عجیب ہے روحانی علاج والے انہوں نے پوچھا ہوتا ہی ہوگا کہ جب یہ تعویذ لے کر گھر جاتا ہوگا نا تو ماں پوچھتی ہوگی کیا بولا کیا تھا آپ نے تم نے بولا میری ماں یہ ہے یا بہن کے ساتھ یہ ہے ان کو ڈیٹیل بتائی تھی ان کو ڈیٹیل دی تھی ان کو یہ دی تھی انہوں نے کس کا نام دیا تھا کون تھا خالہ کا نام تو نہیں بیان کیا تھا اچھا گھر کب آئیں گے کتنے مرغے منگوائے کتنے بکرے منگوائے اچھا بیٹا کتنا لفافہ لیا کیا آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے جنید بھائی جو ہمارے تاویزات کا جو بستہ ہے کیا ان میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ میں کمپیریٹیولی بات کر رہا ہوں کے ناظرین میں آپ کو جالی عاملوں کے متعلق کیا بتاؤں گا آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ اس طرح علاج ہم کر رہے ہیں ساؤتھ اسلامی اب جن کو جن کے ہاتھوں میں میں دو کپ دوں ایک ٹھنڈا اور ایک گرم فل ٹھنڈا فل گرم اور وہ دونوں کو پوچھو ٹھنڈا کون سا گرم کون سا اور وہ یہ نہ بتا سکے کہ ٹھنڈا کون سا گرم کون سا تو اس سے بات کرنے کیا کروں گا جس کو اتنی سمجھ ہے کہ یار یہ ٹھنڈا یہ گرم ہے اتنی سمجھ پڑتی ہے اتنا محسوس کر لیتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بھی محسوس کر لوگے یہ آپ کے سامنے میں دو چیزیں رکھتا ہوں ایک انتہائی کالی ہے اور ایک انتہائی سفید ہے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کے یہاں کے سلامت ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائے کالا کون سا سفید کون سا ہے اب بھی آپ نہ بتا سکو تو ابھی میں اس سے بھی بات کر رہا ٹھیک ہے نا میں اس سے بات کر رہا جو کالے اور سفید کی بھی تمیز رکھتا ہے کہہ سکتا ہے یار یہ کالا یا سفید ہے یہ ٹھنڈا ہے اور یہ گرم ہے تو میرا خیال ہے مدد کے ناظرین ایسے ہی ہوں گے ہمارے ساتھ امید کرتا ہوں کہ کم از کم اتنی سمجھتی تو اب اس کمپیر ٹو جالی نکلی اور یہ دعوت اسلامی جو تمام بڑا سلسلہ لے کے چل رہی ہے لاکھوں لاکھ لوگ ان سے وابستہ ہیں آخر یہ کیا ایسا کرتے ہیں کہ لاکھوں لوگ وابستہ ہیں جی بتائیے اولان تو میں یاد کروں کہ الحمد للہ اتاریہ یہ فیس سب اللہ دیے جاتے ہیں کہیں پر بھی نہ تو کوئی فیس لی جاتی ہے نہ کوئی اجرت لی جاتی ہے فی سبیل الحمد للہ یہ تعویذاتی اتاریہ اور استخارہ کا سلسلہ ہوتا ہے اور ہمارے تعویداتی اتاریہ کے بستوں پر جتنے بھی اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں تو نہ تو ان سے کوئی مرغے منگوائے جاتے ہیں نہ ہی ان سے کچھ پیسے منگوائے جاتے ہیں نہ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ زعفران لے کے آ جائیں فلاں مرغی لے کے آ جائیں یا کالا بکرا آپ لے کر آ جائیں پھر سبھی اللہ الحمد انہیں صرف تابزاتی اتاریہ دیے جاتے ہیں اور کوئی رقم وغیرہ بھی اس کی نہیں لی جاتی اور دوسری بات یاد کرنا چاہوں گا اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں الحمد للہ روحانی علاج کا جو سلسلہ ہوتا ہے تابعاتی اطاریہ کا سلسلہ ہوتا ہے یہ آئین شریع قرآن و سنت کے مطابق اور اس میں کوئی بھی غیر شرعی کام الحمد و سفجل نہیں کیے جاتے اور یہ دعوت اسلامی کا خاصہ بھی ہے اور جس انداز سے الحمد للہ ادکاریاں دیے جا رہے ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمفاری کے لیے یہ تعویذاتی عطاریہ کا سلسلہ کیا جا رہا ہے کاٹ کے عمل کا سلسلہ کیا جا رہا ہے الحمد للہ روزانہ سینکڑوں اسلامی بھائی اس مستفید ہو رہے ہیں اور شفا بھی پاتے ہیں اس طرح کی بہت ساری مدنی بہارے بھی موجود ہیں جو تعویذاتی اطاریہ استعمال کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں تو الحمد للہ یہ مدنی بہارے لوگوں کے سامنے آیا ہیں روزے روشن کی طرح واضح ہیں تو تبھی تو لوگوں کا رجحان یہاں پر تعویذاتی عطاریہ کی طرف چل رہا ہے اور الحمد للہ روزانہ سینکڑوں اسلامی بائی تعویذات کے بستوں پر رابطہ کرتے ہیں مرحبا چلے آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے گا جی انشاء اللہ. Wow گا. جی ان ہو سکتا ہے کہ روحانی علاج کے ساتھ تعویذات اطاریہ کے حوالے سے ہمیں آپ سے کچھ مشورہ کرنے کی حاجت پیش آتی رہے اچھا میں یہاں یہ ارد کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے عامل کے حوالے سے ماشاء اللہ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ آپ نے ڈیولپ کر دیتا کیا ہے یہ بھی ہوتا ہے پیر پیر ہوتا ہے پیر پیر پیرتا ہے اصل میں میرے آکہ اعلی عزت امام احل سندر ارے بابئی مجدو ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سر سوال کیا گیا پیر یا مرشد بات ایک ہے پیر, پیر بھی کی جاتی ہے مرشید رشتو ہدایت جو دیتا ہے اور ان سے بیعت, ان سے بیت کی جاتی ہے پیر صاحب سے بیعت کی جاتی ہے اس کا مرید بنا جاتا ہے عامل کے پاس آدمی بیت ہونے کے لیے اس کا مرید بننے کے لیے نہیں جاتا ٹھیک ہے عامل کے پاس آدمی اپنی کوئی پریشانی بیان کر کر اس کا روحانی علاج لینے کے لیے جاتا ہے اب اس کا روحانی علاج دے رہا ہے یا اس کو شیطانی راستے پر چلا رہا ہے یہ اس بندے پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اعلیت امام علیہ سن سے جب پیر کے حوالے سے یا مرشید کے حوالے سے بیعت کے حوالے سے پوچھا گیا کس سے کی جائے تو فتح رضویہ جلد اکیس ٹوینٹی ون پیج نمبر فور نائنٹی ون پر اعلی حضرت امام علیہ سن فرماتے بیت لینے اور مسجد ارشاد بیٹھنے کے لیے یعنی پیر کے لیے چار شرطیں ضروری ہیں چار شرطیں ٹھیک ہے اب یہ چار شرطیں ہمارے مدی چلنے کے نازے یاد کر لیں اوکے ماشاءاللہ اب یہ کمتے ٹھیک ہے نا اب یہ چار شرطیں دیکھ لیں اس کے علاوہ آپ دیکھتے چلے اب نکالتے چلے گیا گیا یہ گیا ایک سنی سہی العقیدہ ہو ایک سنی عقیدہ لقید ہو دوسری شرط ضروری علم کا ہونا اس لیے کہ بے علم خدا کو پہچان نہیں سکتا اللہ نمبر تین کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا اس لیے کہ فاسق کی توہین واجب ہے وہ مرشد واجب التعظیم ہے دونوں چیزیں کیسے اکٹھی ہوں گی اللہ اللہ اللہ اور دوسری جگہ پر فاسی کے مہلین ہے یعنی کہ اعلانیہ گناہ کرنے والا ٹھیک ہے اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو فاسی کے معلن معلن نہ ہو, ہو اور چوتھی اجازت صغیر متأثر ہو جیسا کہ اس پر اہل باطن کا اجماع ہے یہ یعنی اس کا سلسلہ <متزف> پیر سے پھر اگلے پیر سے اگلے پیر سے اگلے پیر سے, سے یوں ہوتے ہوتے ہوتے جیسے امیر علیہ سنگ کا سلسلہ ان کو مطلب کی خلافت ملی مولانا عبدالسلام صاحب سے انہوں نے بیت کی انہوں نے اصل جو کی وہ کی مولانا ضیاء الدین مدنی اللہ علیہ سے ان کی نسبت اعلیٰ عدرت سے ان کی نسبت ان سے ان کی یہاں تک نسبتیں متصل ڈسکنیکشن ٹھیک ہے تو یہ چلتے چلتے غو سے پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ قادری سلسلے کی بات کر رہا ہوں یہ چلتے چلتے بولا مشکل کچھ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور یوں سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے یہ پورا سلسلہ کہیں بھی ڈسکنیکٹ نہ ہوتا ہو منقطع نہ ہوتا ہو مستقل یہ چلتا رہے تو یہ ہو تو اعلیٰ فرماتے جس شخص میں ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو کوئی ایک شرط نہ ہو تو اس کو پیر نہیں پکڑنا چاہیے وہ پیر نہیں ہے تو اب یہ بورڈ لگا لے بہت بڑا بورڈ ہو اور یہ چار شرطوں میں سے چار شرطیں پوری نہ کرتا ہو اس کو پیر نہیں کہیں گے ایک مجھے انٹرویو بتایا جی اس نے بڑی مطلب دل کھول کر بات کی ہے بوٹ پیسے یہ وہ غالباً یہ ہمارے جو سلائم بھائی جو ویوز ہیں جو پیر صاحبان دونوں تینوں چلا دیں جو پیر صاحبان کے متعلق عوامی ویوز ہیں پھر ہماری صاحب سے ذرا اصلاح کروا لیتے ہیں کہ عوامی ویوز میں جو غلطی ہیں انہیں دور کر دیں اور جو مضبوط پہلو ہیں ان کو اور اجاگر کر دیں پلیز پیر وہی ہوتا ہے آپ پیر کو استاد کہہ لیں پیر کہہ لیں جو بھی کچھ بھی نام دے دیں وہ مگر اس کی مریدین کی اصلاح کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ چلنے کی اس کو تنقید کرے اصلاح کے لئے استاد جیسا شاگرد کو استاد کی ضرورت ہے اس لیے ہم علم سیکھنے کے لئے اور دین سیکھنے کے لئے اگر کسی کو اپنا پیر بناتے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے میرے جیسا استاد ہوتا ہے سکھانے کے لئے پیر بھی سکھانے کے دین سکھانے کے لیے جو ہے خاص کر میری نظر میں اصلی پیر تو وہ یہ جو شریعت کے مطابق خود چلتا ہو آپ دیکھیں اس کو کہ اس کے اعمال اس کے رویے روی دین کے مطابق ہیں اور وہ خود بھی علم رکھتا ہے عالم ہے شریعت کے مطابق چلتا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور جو خود نہیں چلتا ہے اس کو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ جو خود عمل نہیں کرتا ہے وہ دوسروں کو تنقید بولتا ہے تو میں تو اس کو پیر نہیں مانوں گا جالی عامل کیا کرتے ہیں جالی عامل لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں آپ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں پیر جو یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں پیر کو ایک ایسی ہستی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس جو ہے سمہاؤ یہ پاور ہوتی ہے کہ ان کے مسئلے وہ حل کر دیں ٹھیک ہے اور وہ خدا کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اللہ کے اور ہمارے عوام ان کے پاس اسی لیے جاتے ہیں اپنے مسائل لے کر کے کہ وہ ان کو سولو کر دیں میرا تو واسطہ نہیں بڑا آج تک پیر سے کہ واقعی پیر ہیں جو ہوتے ہیں جو واقعی اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے سڑکوں میں نہیں بیٹھتے اور نہ اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں جو, جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی چھپے رہتے ہیں وہ جو ہے سامنے نہیں آتے ان کے پاس ہوتے بھی ہیں ولی اللہ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں لیکن مطلب جیسے یہاں تو ایک کمرشل بن گیا ہے نا لوگوں نے چوکنگ کی ہوئی فلا پیر فلا پیر میں ان پہ یقین نہیں رکھتا کوئی کسی دنیاوی بینیفٹ کے لیے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے پیسے لے رہا ہے آپ سے آپ سے کہہ رہا ہے کہ مطلب یہ کام آپ کا اتنے پیسے میں ہو جائے گا تو مطلب ایک کامن سینس ہے کہ یہ جو ہے جو اللہ والا بندہ ہوگا وہ اس طرح سے تو نہیں کرے گا ٹھیک ہے اٹلی بینیفٹس کے لیے ٹھیک ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اللہ والا کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کسی سے اس کے بدلے میں کچھ مانگتے نہیں ہے کہ ہمیں یہ دے دو اب جو ہوتا ہے کہ بھائی مطلب محبوب آپ کے قدموں میں تو کوئی پیر مطلب جو پیر ہوگا وہ اس طرح کی باتیں لکھوائے گا آئی ڈونٹ مطلب یہ اتنی کامن سینس آپ میں ہونی چاہیے کہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ والے کا کیا کردار ہوتا ہے اور ایک جالی شخص کیا ہوتا ہے اتنی کامن سینس ہونی چاہیے کہ اللہ والے کا کیا کردار ہوتا ہے اور ایک دنیادار کا کیا کردار ہوتا ہے کیا کہیں گے آپ اور بھی کچھ بڑے پیارے پیارے انٹرسٹنگ کو جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ دیا دیکھئے مدری چینل پر جو بھی تاثرات یا جو اپنی مینٹیلیٹی اپنا نظریات بیان کرتے ہیں ہماری ہم ان سے ان کے تمام نظریات نظریاتوں کی ساری گفتگو سب متفق ضروری نہیں ہے ہم جا کر ایک عوامی ویوز لیتے ہیں اور وہ ویوز دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہے اگر اس کی گفتگو میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو ہم ہنر کرتے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ لوگوں کے عام طور پر نظریات کیا ہیں پیر عامر کیا بات انہوں نے جیسے کہ بورڈ لگا کر اور یہ کمرشل طور پر جو چلتا ہے تو اتنا کامن سینس ہونا چاہیے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا اور پھر انہوں نے تو یہ بھی یعنی اس طرف اس ڈائمنشن کی طرف بھی اشارہ کیا ہے نا کہ جو یعنی انداز ہے کہ وہ کس چیز سے اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں کیا چیز کس چیز کو پروجیکٹ کر رہے ہیں ان کی مارکیٹنگ سے کیا چیز معاشرے میں پروجیکٹ ہوگی تو یہ بھی تو عقل دستک پر دینی چاہیے نا دیکھیں بڑی عجیب و غریب قسم کا ماحول ہے لوگ طرح طرح کے شو طرح طرح کے مظاہرے دکھا کر لوگوں کو امپریس کر لیتے ہیں اوکے فتح رضویہ شریف میں میرے آکا آل آزت امام علیہ سنت نے اس موضوع کی جو وضاحت فرمائی ہے جو میرے ذہن میں اس کا جو خلاصہ موجود ہے وہ میں ارض کرتا ہوں جی جی کہ کرامتوں کا جہاں بیان ہوتا ہے کہ خر کی عادت یعنی عادت کے خلاف ہوتی چیزیں کہ یار یہ نارملی طور پر یہ چیزیں نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو وہ چیزیں جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ امپریس ہوتے ہیں اب <متحدث> <متحدث> کو پانی پر چل کے دکھائے گا تو آپ بولو گے یار پانی پہ چل رہا ہے اڑ کے دکھائے گا تو ہوا میں کیسا اڑ رہا ہے کچھ تو کمال ہوگا نا آگ کھائے گا تو بولو گے یار آگ کیسے یہ ایسا یہ ایسا یہ یہ ہاتھ دیا تو یہ ہاتھ میں آگیا وہ دیا تو یہ ہاتھ میں آ گیا وہ جیسے کہا کہ یہ اس طرح کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور لکھے ہوئے ہوتے ہیں اتنی دیر میں یہ ہو جائے گا اتنی دیر میں یہ ہو جائے گا تو اب دیکھیں اس میں دھوکے کے معاملات بھی موجود ہیں کہ ایک برا آدمی اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو وہ کرتا وہ کہلاتا ہے فالات و امام لشمت فرماتے ہیں کہ ایک کرامت ایسی ہے جس میں دھوکہ نہیں ہے oh. وہ یہ دین پر استقامت ماشاءاللہ مرحبا یعنی یہ اسی کو نصیب ہوگی جس پر اللہ کی رحمت ہوگی اللہ اللہ یہ کتنی خوبصورت بات ہے دین پر استقامت اور اور بریزگاری جیسی جو چیزیں ہیں یہ جنہیں نصیب ہوتی ہے وہ مطلب بہت جو ابھی کرائیٹیری آپ نے رکھی ہے نا اور ایک کوششن جو میں یہاں ویوز سے نکالوں گا ان دونوں کو چاہوں گا کہ میں آپ ایسوسیٹ کریں کہ اس تصور پہ شاید اگر یہ نوجوان کو اگر سمجھ میں آ جاتا ہے یا اس طرح سے ینگ جنریشن کو سمجھ میں آ جائے اور پھر یہ کمنٹ دینا کہ مجھے تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہوں اور اس دور میں کوئی پیر ہوں یا مجھے کوئی پیر نہیں ملا تو کیا دنیا واقعی جو پیر ہے ان سے خالی ہو گئی ہے پہلے ہی دور میں اولیا ہوتے تھے پہلے ہی دور میں پیر صاحبان ہوا کرتے تھے اس میں کیا پیر صاحبان نہیں مل سکتے مشاعرے کرام ختم ہو ہیں ایسا نہیں ہے جب گمراہیت بڑھ رہی ہے تو رہنما نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا اللہ ہے اکبر کیا بات کی جب بھٹکنے کے سلسلے یا بھٹکانے کے سلسلے بڑھ رہے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رہنمائی کرنے والے ہدایت کی طرف بلانے والے اللہ میں اللہ میں نہ رہی تسلی اس جملے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہیں مگر مادہ پرت کا پر ایک دور ہے, ہے لوگ با بعض اوقات ان چیزوں پہ سب بلیو نہیں کرتے یار کچھ بھی نہیں اور یہی وجہ ہے جو میں نے جو بیس کیا نا جی اس طرح کا وہ ایجوکیشن سیکٹر میں جی یا میڈیا جی جی سیکٹر میں ان ایریا میں تعلیمی ایریا میں یا یہ جو ذرائع بلاگ ایریا میں اس چیز کو اتنا نیگیٹولی پروموٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ یار اس کے اوپر ان کا بلیو ختم ہو جاتا ہے ان کا اعتماد اور بھروسہ ختم ہو جاتا ہے تو اب اتنا دور ایڈوانس ہو گیا ہے اتنی زیادہ جو ہے انفارمیشن ایج ایک قسم کی آ ہے تو کیا اس دور میں بھی ضرورت نہیں زیادہ ضرورت ہے اس دور میں زیادہ ضرورت ہے ایک آدمی رہتا ہی دھوئے میں مٹی میں گرد و غبار میں تو اس کو زیادہ نہانے کی ضرورت ہے اللہ پر ایک شخص اے سی میں بیٹھا ہوا ہے اے سی کار میں یا دیسی تو, تو, تو, تو وہ مطلب چلو وہ اس کے اوپر ڈسٹ لگی نہیں رہی ہے تو ایک ایسا تو جس میں برائی کی گرد لگی رہی ہے تقریباً ایسے میں تو صفائی کرنے والا نہیں ہوگا نظروں سے ہم کو پلانے والا نہیں ہوگا تو ہمارے بنے گا کیا یہ تو ایسی یعنی سادہ اور اکلی دلیل ہے ماشاء اللہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ نہیں ہے اور یہ زمین اللہ کے نیک بندوں سے خالی ہے انہوں نے کہا کہ میں کہتا کہ لوگ نہیں ہے میرا واسطہ نہیں پڑا نہیں پڑا ان کا یہ تو مطلب کسی کا بھی بری عامل سے واسطہ نہ پڑے پہلے تو دیکھے عامل اور پیر ان دونوں کی باتوں کو الگ کر کے ہی تحریر کرنا چاہیے تحریر کرنا چاہیے اور کسی کے ساتھ ہونے والے واقعے کو کسی جگہ, جگہ پر اچھالنے کے بجائے اور ان کو ایشو بنانے کے بجائے ہمدردی جن کا جن, جن کی اولاد انتقال کر گئی ٹھیک ہے تو میں تو ان, ان سے میری ہمدردی ہے مسلمانوں سے میری ہمدردی ہوتی ہے جن کی اولاد انتقال کر کے تو کسی کا گلا کاٹ دیا یہ کاٹ دیے واقعی رے رکھ کر ایک ہمدردی آتی ہے کہ ہم مطلب اس کو اپنے لیے کسی بھی چیز کا ذریعہ بنا لیں لیکن جس کے گھر میں اجڑ گیا نا اس کو آپ کی ان تمام چیزوں سے کیا وہ تو کسی دھوکے باز کے دھکے میں آ گئے ہتھے میں آ گیا اور ہم مطلب کہ اس کو ایشو بنا کر اب دھوکے باز اتنے ہیں تو اب ایسا نہ کریں کہ لوگ اچھے لوگوں کو چھوڑ دیں اور پھر دھوکے باز ہی دھوکے باز رہ جائیں گے hmm. تو اچھے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہی چاہیے جب مزارات اولیاء لے لیجیے مزارات اولیاء پر میں نہیں کہتا کہ وہاں پر غلط کام نہیں ہوتے وہاں وہ خدا نہیں ہوتے وہاں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو شریعت اجازت نہیں دی لیکن ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ مزارات اولیاء کے خلاف تو نہیں نہ بولے گا عرسوں ارس، کے خلاف تو نہیں نہ بولے گا اگر بولے گا تو وہ خود اس کی اپنے ذہن کی ناپختگی پختگی یا گندگی ہے یا کوئی شیطانی بسوسوں کا شکار ہے شامل کریں پلیز حب میرا نام علی اکبر میں لاہور سے بات ہوں کہ جعلی پیر اور جعلی عامل ہیں یہ نہ صرف کو دھوکا دیتے ہیں بلکہ یہ اپنے کو بھی دھوکا دیتے ہیں کو دھوکا دینے سے مرادی ہے کہ اپنی آخرت پر بار کرتے ہیں لوگوں ہیں ورنہ جو پیر ہیں پیر تو پھر پیر ہیں पीर ایک نظر ہو جائے تو ساری زندگی بن جاتی ہے آپ کی آخرت بن جاتی ہے دل مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے بس میری میرا یہی سوال تھا کہ گزارش ہے ان جعلی پیروں سے بلکہ یہ پیر کا لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے جعلی لوگوں سے میری گزارش ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں پیری اور مریدی کے نام سے خدا باز آ بہت شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبار میں یاسین بول رہا ہوں یہ جو پیروں نے جعلی پیر ہمارے بھی دنیا میں چل رہا سارے میں درد پڑ گیا پیر ہے جی پیر کے پاس لے جاؤ دم کر کے آ جائے گا یا فراہم پیر کے پاس لے وہ تبھی جم نکال دے گا اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں بارگاہ میں میرا سوال ہے پیر ع یہ عام تقریباً تمام علاقوں کے اندر ان لوگوں نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا ان کا ان کا کس طریقے سے توڑ کیا ہے میں شرح سے یہ سوال ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک تو مجھے بڑی مسرت ہوئی الحمد للہ میں دیکھیے کہوں گا جو آپ مدن دے رہے जाली اور سوال میں بھی انہوں نے جالی پیر جالی عامل الگ الگ جو الگ الگ عامل جو, جو, جو, کیا کیا جو جالی عامل جی جی جال جالی عامل کو ہائی کرنا چاہیے انہوں نے معاشرے کا بیڑا کر کر کے رکھا وہ جالی ہے جی جی وہ دانتنا پیسے میں تو آپ کو بھی خوفے خدا دلاتا ہوں اگر, حبت اگر حبت آپ ہیں چینل پر یا ہمیں سن رہے تو نہ کرے اور مطلب اس کو عوام بھی دیکھیں کہ یہ کس طرح مطلب کہ یہ ہم کچھ بھی نہیں لیتے کچھ بھی لیتے تو کیا ہوا ہوا کھا رہے ہیں مٹی کھا رہے کیا کھا رہے ہیں اتنا بڑا مکان بن گیا یوٹیز بل کہاں سے پیمنٹ ہوتی ہے پورا دن تو وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے اپنی اپنی ان کی ترقی بھی ہوتی ہے تو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر واقعی آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ نے اس کو کمانے کا کمرشلزم بنا لیا ہے کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے لوگوں کے دکھ ختم کرنے کے بجائے آپ ان کے دکھ بڑھا رہے ہیں کس اپنے چولہے کو جلانے کے لیے کسی کے چولہے بجھا رہے ہیں اپنے گھر میں روشنی کرنے کے لیے کسی کی آگ کسی کے گھر کو آگ لگا رہے ہیں، تو آپ سوچیے کہ دنیا میں اگر بالفر آپ نکل بھی گئے تو قبر آخرت پہ کیا بنے گا کہ اسی دنیا کی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے دولت کمانے کے اور بہت سارے ذریعے ہیں. یہ جنہوں نے بھی حرام اور ناجائز ذریعہ اختیار کیا ہوا ہے وہ کیوں نہیں سمجھ رہے پھر اب ایک ایسا حرام اور ناجائز ذریعہ بعضوں نے اختیار کیا جس میں لوگوں کو ستایا جاتا ہے ان کی زندگی کو توا برباد کیا جاتا ہے اگر آپ کی کسی گندی یا بری حرکت سے کسی میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ گیا اور بتائیے کہ آپ کیسے اس کو اس کا اظہار کا, کا... کا حل کیا نکالیں گے آپ جس نے اپنے بچے کا گلا کاٹ دیا ہو یا کسی اور بچے کا گلا کاٹ دیا ہو صرف آپ کی مطلب کہ ایک گندی گندے اشارے سے آپ بتاؤ اس کا حل کیا نکالیں گے آپ کے کہنے پر کوئی مطلب ماں باپ اولاد سے بچھڑ گئے ماب, اولاد ماں باپ سے بچھڑ گئے خاندان آپس میں لڑ پڑے رشتہ دار آپس میں لڑ پڑے ہیں یا مطلب کہ کوئی ایسی ترقی بنائی کہ مطلب کہ کوئی بے والی حرکتیں ہو گئی میری زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ میں آپ کو عرض کروں کہ اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے آپ نے وہ عملیات کر دیے اور اس طرح مطلب نام وغیرہ لکھ کر کوئی ترکیب بنا دی گندی ترکیب بنا دی کہ وہ لڑکی بے بس ہو جاتی ہے آپے سے باہر ہو جاتی ہے آدمی آپے سے باہر ہو جاتے سڑکیں حرکتیں ہو جاتی ہیں اب بتائیے کیا ملے گا اس طرح لوگوں کو ستا کر ان کو بلیک میل کو ان کی عقلوں پر مطلب کہ آپ مطلب یوں قبضہ کر لو ان کے گھروں پر قبضہ کر لو ان کی ان کے باورچی خانوں پہ قبضہ کر لو ان کے گھروں میں جا کر آپ مطلب کر لو ان سے پلوٹے بٹورے جا رہے ہیں ان سے مکان بٹورے جا رہے ہیں یہ سب کچھ کرے جا رہے ہیں اللہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں بے پردہ لڑکیوں کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں ان کے ساتھ بے تک باتیں ہو رہی ہیں اجنبی لڑکیوں جنبی عورتوں کے ساتھ اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا کی زندگی کے کھیل کو تماشا ہے اس کو کیا سمجھ لیا ہم لوگوں نے تمہیں غافل مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا دیکھ لیا ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے قبر میں جانا ہے شہرت کے لیے دولت کے لیے یا اس طرح کے عزت کے لیے اس طرح کے منصب کے لیے ہم کر کیا رہے ہماری آنکھوں پر آخر کس چیز کی پٹی پڑی ہوئی ہے ہمیں قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی ہمیں حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہمیں حیا سمجھ میں نہیں آتی ہمیں, ہمیں تقوا سمجھ میں نہیں آتا ہمیں پرہیزگاری سمجھ میں نہیں آتی اتنی سمجھ میں نہیں آتی کہ میں بے فردہ اجنبی عورتوں کے ساتھ کیسے بیٹھوں اور اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ یار صحیح کون ہے غلط کون ہے ہمیں اتنی بار سمجھ میں نہیں آتی کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے آپ بہت بڑا ماڈرن فیملی جو دین دینی معاملے سے دور ہو اگر وہ ایک ڈرائنگ روم کے اندر بڑی بے پردگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بالکل بے پردہ لڑکیاں بیٹھی ہو بالکل ایک آوارہ آب اور بالکل جیسے کہ ماڈرن قسم کے لڑکے بیٹھے ہوئے یہاں پر مطلب کہ وہ हुँ हुँ آ, اس میں اگر ایک مذہبی آدمی چلا جاتا ہے کوئی داڑھی والا چلا جائے کوئی جس کو, کو کہ یار مذہبی وہ دین دار اور نیک قسم کا آدمی اگر اس کمرے میں چلا جائے تو ایک ہلچل سی مچتی ہے ایک بے چینی سی ہوتی ہے اور اتنا دینی ماحول سے دور رہنے والا بھی زبان سے نہ صحیح لیکن ان کے دل اور دماغ اور زمین میں آئے گی یہ یہاں کیا کر رہے ہیں لڑکیاں اپنے آپ کو محفوظ کرنا شروع کر دیں گی اگر کریں گی تو یا ان کو کہے گا یار آپ کا یہاں کام نہیں ہے تو آپ کو اتنا پتہ ہے کہ یار یہ ایک مذہبی دین دار اور اس طرح کا آدمی اس کا یہاں کام نہیں ہے وہ اگر اسی دعوتوں میں نظر آتا کہتے اس کا یہاں کام نہیں ہے یا کوئی ایسا شخص آتا ہے ٹھیک ہے آپ کے یہاں ایسا ماحول نہیں ہے پھر بھی آپ گھر اندر جائیے وہ مولانا صاحب آ رہے ہیں امام صاحب آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ طبقہ ایسا ہوتا ہے یہ بے پردگی سے بچتا ہے یہ دور سے بچتا ہے یہ خیانت و بدیانتی سے بچتا ہے یہ اس طرح مطلب حرکتیں نہیں کرتا اتنی سمجھ ہے ہم کو تو ہم کیسے مطلب کہ ان دو نمبر اور جالیوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں کیسے آ جاتے ہیں آپ کہیں گے یار ہم کیا کریں پریشان ہو جاتے ہیں جی یہی ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو یار آپ پریشان ہو گئے اگر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو محفوظ فرمائے اگر کوئی اللہ نہ کرے مولی بیماری جان لیوا بیماری اگر آپ کو یا آپ کی کسی عزیز کو آ جائے گی تو کیا آپ ایک کچے اور مطلب کہ دو نمبر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے علاج کروانے کے لیے کبھی نہیں جائیں گے آپ ہر چند اچھا ڈاکٹر ڈونڈیں گے چار آدمی سے پوچھیں گے کہ آپ اچھا ڈاکٹر بتاؤ علاج کرانے کے لیے پھر ایک ڈاکٹر اگر آپ کوشن کا کہتا ہے تو آپ دو اور اسپیشلسٹ سے مشورہ کرتے ہیں آپ سیکنڈ اوپین سیکنڈ اوپین آپ لیتے ہیں یہاں آ کر کیا ہو جاتا ہے آپ کو اللہ ایسا نہ کریں نہ کریں اس طرح ویوز ہیں ہمارے پاس نہیں غلام صاحب ضرورت پڑتی ہے روحانی علاج کی سوفی سے ضرورت پڑتی ہے عاملین جو ہیں تاویزات وغیرہ موثر ہیں بعض ایسے مطلب کہ اوراد اس طرح کی چیزیں جن میں واقعی تاثیر ہے جائز ہیں بالکل جائز ہے پاکیزہ ہیں وہ کلیمات پاکیزہ اور جائز کلیمات ہیں جن کی جن میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے وہ تاثیر کے ساتھ وہ اپنا اثر دکھاتی ہیں تاویزات اطالیہ کا مسئلہ اس بات کا گواہ ہے ایک اسلائبر میرے پاس آئے انہوں نے مجھے اپنے بچوں کی امی کا بتایا گیا بہت سو سے علاج کرا لیا لیکن فرق نہیں پڑ رہا اچھا کیا کروں میں بیٹھا ہوتا وہاں رمضان مبارک کی بات یہ شہری کا غالباس میں پاپا سے روٹی دم کرا کر دے دو پاپا نے روٹی دم کر کے دیتی میں کہے لے جائیں وہ محبت بھرے تو میں نے کہا میرا واسطہ نہیں پڑا تو ایسے لوگ ہیں زمین میں تو وہ روٹی لے گئے مجھے چند دنوں کے بعد کیا عمران بھائی بیماری ختم ہو گئی ایسے کئی واقعات واقعات ایسے کئی واقعاتوں کی اگر سن لیں اور اب پھر ان کو فرمائیں کالب جادو کا کیا علاج ہے کوئی کیا ہے اس طرح سے وہ پوچھ تو ایک تسلی ان کو بھی ہو جائے گی پھر آپ اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں جو یوں سمجھ لیں سوالی دور میں کیا پیر کی ضرورت ہے اور ایک کامل پیر کیسا ہونا چاہیے حالیہ صاحب کی خدمت میں ایک سوال ادا کرتا ہوں کہ کیا کالے جادو یہ جو لوگ کالا بکرا وغیرہ سب اس طرح کرتے ہیں تو کیا اس کی اس کا اتار یا اس سے دور ہونے کے لیے کالا جادو ہی ضروری ہے یا اس کے لیے کوئی روحانی طریقہ کا دوسرا طریقے کا ممکن ہے آج کل لوگوں کا بہت زیادہ اعتقاد جو ہے عملین پہ ہو گیا ہے لوگوں پہ ذرا سی بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ فورن جو ہے عاملوں کی طرف بھاگتے ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے یا اس کے لیے کوئی اور دوسری راہ اور کوئی اور دوسرا طریقہ موجود ہے ان کی پریشانیوں کے حل کا میں نے اپنے سامنے واقعہ دیکھا ہے کہ کسی بچی کے ساتھ مقصد یہ کہ تابس گنٹوں کا حساب کتاب کسی مولوی نے بتایا اور وہ آیا گھر میں آ کے اس نے بتایا کہ دیکھو تمہارے گھر میں سوئیں ہیں تمہارے گھر میں کسی نے جادو کیا ہوا ہے کسی نے ٹونا کیا ہوا ہے اور اس نے بتایا کہ دیکھیں یہ سوئی گدے میں دو منٹ میں سوئی غائب ہو گئی گدے سے اس کے اوپر چلی گئی چوکٹ کے اوپر وہاں جا کے دیکھا تو وہ سوئی لگی ہوئی تھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا چیز ہے جادو ہے ٹونا ہے یا ایسا کیوں ہوتا ہے آدمی بولتا ہے اس مولوی کے پاس چلے جا وہ کہتا ہے کہ تمہارے پہ جینے اس کے پاس جا وہ کہتا ہے کہ تمہارے پہ بھوت ہے یہ جو کالا علم وغیرہ جو ہوتا ہے یا کہ آپ کسی کے پاس اگر جیسے کوئی روحانی علاج کروانے جائیں تو وہ جو ہے مطلب کہ آپ سے چیزیں منگواتے ہیں کہ مطلب کسی کا بال لے آئیں یا بکرے کا خون تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا مطلب ایسی چیزیں لانا ضروری ہے اور اس سے واقعی میں کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور سیکنڈ چیز مجھے ایک چیز یہ پوچھنی تھی کہ کالا علم اگر کوئی جیسے آپ کے کروا دے خدانہ خواستہ یا کوئی چیز ہے تو اس کا جو علاج ہے مطلب اس کا جو توڑ ہے وہ مطلب کالے علم میں ہی ہے یا پھر روحانیت میں یا روحانی علاج میں بھی ہے کس طریقے سے پہچانیں کہ یہ صحیح ہے یہ جالی پیر ہے یا یہ صحیح ہے مطلب ان کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کالا جادو ہے مجھے یہ کنفیوز لگ رہے تھے وہ جو بابا جی تھے پریشان بے چارے لگ رہے تشویش جھلک رہی تھی مجھے لگی ان کے انداز سے وہ سوئی ہے وہ سوئی غائب ہو گئی بستر سے اڑی اور وہ وہاں چلی گئی لیکن اب یہ چلے جاؤ اس مولوی کے پاس چلے جاؤ کہہ رہے ہیں یہاں یہ بھی مولوی جی جی یہ بھی جو ہے نا ایک غلط فہمی ہے کہ یہ مولوی یوں کرتا ہے مولوی یہ کرتا ہے آپ غلط عامل کو غلط عامل لینے دو نقلی عامل کو نقلی عامل ہی رہنے دو اسی کو آپ لپیٹو جتنا لپیٹ سکتے ہو اس کو لپیٹو اس سے جتنا دور سکتے جیسے وہ ایک سوال کیا نا کہ ان سے کیسے بچیں بچیں بچے بچے یہ بچنے کا طریقہ کیا ہے جانا بند کر دیں ماشاء دکان بند جانا بند کر دیں دکان بند یہ گھر پر آ کر وہ پکڑ کے تھوڑی چلا جائے گا کہ آؤ میرے پاس آؤ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کے جو لوگ بورڈ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کمرشل دعوت دے رہے ہوتے ہیں یہ اس طرح جو صحیح لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کو تھوڑی کرنے کے لیے بیٹھے ہو ہوتے ہیں اور وہ ایورز مانگتے ہیں تو جو پیر ہوگا وہ تو کام کر دیتا ہے اس کا بدلہ تھوڑی مانگتا ہے بعض باتیں انہوں نے بڑی اچھی کی میں ان کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کو قریب سے آ کر دیکھیں ہر ایک کو میں دعوت دیتا ہوں دعود اسلام قریب سے آ کر دیکھیں دعوت اسلامی آپ کی اس پریشانی کا حل نکالا ہوا ہے نا نکالا ہوا ہے تعویذات کے ذریعے روحانی علاج کے ذریعے استخارے کے ذریعے نکالا ہوا ہے کیا کوچ منگواتے ہیں جنید بھائی ہیں نہیں ہمارے ساتھ لبایک ہے یہ جو سوالات کیے گئے جنید بھائی اس میں تا بھی وہ کا ہوا پھر یہ منگواتے وہ منگا کو حل ہے یا نہیں ہے کالا ہوا تو کیا اس کے لیے ساری کالی چیزیں کرنی پڑیں گی کیا روحانی علاج کے ذریعے بھی اس کا حل ہو سکتا ہے آپ نے مجموعی طور پر جو سوالات سنے آپ ان مطالعے کیا فرماتے ہیں اصل नहीं میری فیلڈ نہیں ہے یہ جو آپ یا آپ کی فیلڈ ہے میری فیلڈ نہیں ہے تو میں کھائی نہ کھائی ڈیڈو شاہی کروں کیسے کوئی مثبت یا کوئی ایسا مطلب کہ جواب ہو جس سے ہمارے سوال کرنے والوں کا یا ناظرین کا کوئی تشفی تسلی دینے میں آپ کامیاب ہو جائیں اور ان کو کوئی صحیح راستہ دکھانے میں سر کیا آس کرنا چاہوں گا میں انشاءاللہ دونوں سوالات کے جوابات بھی آس کرتا ہوں ایک سوال وہ بھی تھا ہماری مدنی چینل کے ناظرین نے جو سوال کیا کہ کیا کالے جادو کا توڑ صرف ان چیزوں میں ہی ہے کیا روحانی علاج میں نہیں ہے یا روحانی علاج میں نہیں ہے الحمد للہ سوجل ان جادو کا توڑ ان عملیات کا توڑ الحمد للہ سوجل روحانی علاج میں موجود ہے وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا لیکن یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دیکھیں گھر میں بیماری پریشانی یا بے روزگاری ہو تو آج کل اکثر یہ وسوسہ آ جاتا ہے کہ شاید کسی نے جادو کروا دیا ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ فلاں عامل سے رابطہ کیا جاتا ہے بالفل اگر وہ عامل بتا بھی دے کہ تمہارے قریبی رشتہ داروں نے جادو کروایا ہے تو اب عموما بہو یا بھابھی کی شامت آ جاتی ہے یا جس پر شک آ رہا ہوتا ہے اس کی شامت آ جاتی ہے اور یہاں تک بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ فلا عامل بعض اوقات یہ جادو کرنے والے کا نام یا جادو کرنے والی کے نام کا پہلا حرف بھی بتا دیتے ہیں بلکہ بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کا نام تک بتا دیتے ہیں اور یہاں تک بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی تو سوئیوں والا اور ماٹے کے آج کا پتلا اور تعویذ وغیرہ بھی جو ہے ان کے گھروں سے برآمد ہو جاتا ہے اور نتیجہ تنگ کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگ ایسے اندھے عامل پر اندھا بھروسہ کر لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان بھر میں غیبت بہتان تراشی اسی طرح حسد اور بہت ساری برائیوں کا جو ہے وہ بدترین سلسلہ چل نکلتا ہے اور نتی رت ہرا برا لہتا خاندان یہ تاخت و تاراج ہو کر رہ جاتا ہے یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے جو اسلامی بائی سلسلے میں شامل ہیں ایک بات ذہن نشین فرما لے کے بلا ثبوت شرعی صرف عاملوں اور باباؤں کے کہنے پر اگر آپ نے کسی سے کہا کہ ہماری فلاں رشتے دار جادو کرواتی ہے یا جادو کرواتا ہے تو یہ بہتان گناہیں کبیرہ حرام اور جہنم میں تب بھی اس مخصوص فرد کا جادو کے حوالے سے بلا مسلحت شرائط کسی سے تسکرا کرنا غیبت ہے تو اب دیکھیں یہاں مدنی چینل کے ناظرین کتنے سارے گناہوں کے دروازے کھل رہے ہیں اور خیال رہے یہ بات ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور یہ مدنی پھول اپنے ذہن نے بٹھا لیں کہ عاملوں یا باباؤں کا بتانا یہ شرحی ثبوت نہیں کہلاتا عاملوں یا باباؤں کا یہ بتا دینا کہ فلاں نے جادو کروا دیا ہے اور فلاں عامل اگر نام بھی بتا دے یا نام کا پہلا حرف بھی بتا دے تو اس کا یہ بتانا یہ شرحی ثبوت نہیں ہے اس کی یہ دلیل شرحی نہیں ہے جی جی فرمایا غلام رسول بھائی بات یہ بھی ارشاد فرما دیجئے گا پلیز یہ جو اسلائی بھائیوں کے ذہن میں کویشچنس تھے نا کہ کالے جادو ہے تو شاید یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہوگی کہ کالا جادو ہے بڑا سخت ہے بڑا جو ہے اب یہ کیسے اترے گا تو اس کے لیے ظاہر ایسی عجیب عجیب اور پورا فرار قسم کی چیزیں چاہیے ہی ہوتی ہوں گی تو یہ تعویذات اطاریہ کے ذمہ دار کی حیثیت سے آپ ہماری رہنمائی کریں کہ کیا یہ ضروری چیزیں ہیں اس کے لیے تبھی یہ حل ہوگا ورنہ کوئی حل ہی نہیں ہے ہمارے پاس دیکھیں غلام مفاد بھائی اور آم آم آم ہمارے میدانی جادو نہ تو کالا ہوتا ہے نہ پیلا ہوتا ہے جادو جادو ہوتا ہے نہ کالا جادو ہے نہ پیلا جادو ہے نہ نیلا جادو جادو جادو ہے نے اب جادو کا توڑ دیکھیں صرف انہیں ان برے عملیات میں ہی نہیں ہے الحمد للہ روحانی لاج میں موجود ہے اب میں جادو کا توڑ کرنے لگا ہوں بالفال اگر کوئی شہر زدہ شخص ہے یا جس پر جادو وغیرہ ہو چکا ہو یا اور اس کا ایک روحانی وہ بھی اس کے بعد کروں گا کہ ہم جادو سے محفوظ کس طرح رہیں ہم اپنا حصار کس طرح باندھیں ہم اس سے جادو سے کیسے بچیں پہلے تو وہ عمل سماج فرمائے وہ روحانی علاج سماج فرمائے کہ جس پر جادو ہو چکا ہو شہر زدہ شخص یا جس پر جادو ہو چکا ہو اسے چاہیے کہ وہ بیری کے ساتھ پتے بیری کے سات پتے لے لیں اور ان سات پتوں کو دو پتھروں کے درمیان کوٹ لیں پھر ان کوٹے ہوا پتوں کو کسی پانی میں ڈال لیں اور ایک مرتبہ آیت ال شریف اور چاروں کل پڑھ کر اس پانی پر دم کر لیں پھر اس پانی میں سے تین گھوٹ وہ پانی پیئے اور بکیا جو پانی بچے اس میں مزید پانی ملا کر وہ غسل کر لے انشاءاللہ شاء اس کا تمام کا تمام جادو ختم ہو جائے گا جادو کے اثر سے وہ محفوظ رہے گا نہ مرغا لیا نہ بکرا لیا نہ گائے لی نہ بھینس لی نہ آٹا لیا نہ انڈا لیا نا نا مکان لیا نہ پلاٹ لیا نہ مکان لیا کچھ بھی نہیں لیا جادو کا توڑ بتا دیا برابر بھی ہو گیا الحمدلی. اچھا ایک اور جادو لگا بھی نہیں لگایا جی ایک اور عمل بھی ہے جادو کے توڑ کا الحمدللہ عزوجل وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے اچھا یہ جو یہ جادو کے توڑ کا روحانی علاج بیان کیا گیا یہ جو عمل بتایا گیا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سماع بھی فرما لیں یہ الحمدللہ عزوجل مكتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال تو اس میں یہ جادو کے توڑ کا عمل لکھا ہوا ہے اب دوسرا جو جادو کے توڑ کا عمل میں یاد کرنے لگا ہوں یہ الحمدللہ عزوجل ہمارے تابعادات اطاریہ کے بस्ते سے ایک پرچا بھی دیا جاتا ہے اس پر بھی یہ لکھا ہوتا ہے اب وہ طریقہ بہت آسان ہے تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے آسمانی رنگ کے ساتھ دھاگے اچھا اس میں کوشش یہی کرنی ہے کہ آسمانی رنگ کے ہی دھاگے ہوں اور سوتی دھاگے ہوں تو آسمانی رنگ کے یہ سات دھاگے پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک یہ ناپ لیں آسمانی رنگ کے ساتھ دھاگے پیشانی کے مالوں سے یعنی جہاں سے مال آدت اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک ناپ لیں ان ساتوں دھاگوں کو دو مرتبہ طے کر لیں یعنی مثال کے طور پر یہ سات دھاگے ہو گئے سات اپنے ناپ ان ساتھوں دھاگوں کو دو مرتبہ تیک کر لیں اب ایک مرتبہ سورہ فلک اور ایک مرتبہ سورہ تو ناس پڑھ کر پہلے اس میں ہلکی گرہ لگائیں اور یہ سورہ فلق اور پھک مارے اور فوراً اس گرہ کو کس دیں. یہ ایک گرہ لگا دیں ایک عمل ہو گیا تو اسی طرح ان ساتو پر گیارہ گرہ لگانی ہیں اور اسی عمل سے کرتے ہوئے لگانی ہیں جب یہ ساتوں دھاگوں پر گرہ لگا دیں گیارہ گراہیں اور سورت الفلق سورت الناس پڑھ کر ان پہ دمبی کر دیں تو ان ساتوں دھاگوں کو جلتے ہوئے چولہے پر رکھ دیں یا دہکتے ہوئے کوئلوں پر رکھ دیں اگر تو جادو ہوا تو اس میں سے بدبو اٹھنا شروع ہو جائے گی جب تک بدبو نہ آئے یہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ شاء جادو کا توڑ ہو جائے گا جادو کے اثر سے وہ محفوظ رہے گا اب ایک عمل یہ بھی ہو گیا جادو کے توڑ کا اور ایک اس سے پہلے بیان کیا گیا یہ بھی الحمدللہ للہ تعویذات کے بستوں پر دیا جاتا ہے یہ عمل اس میں نہ تو ہمیں ایسا ہوا آپ کے بعد نہ ہمیں مرغیاں منگوانے پڑے نہ انڈے منگوانے پڑے نہ سوئیاں منگوانا پڑے نہ سامنے والے سے کچھ پیسے لینے پڑے یہ عمل ہم سامنے والوں کو ہی دے دیتے ہیں وہ خود عمل یہ کریں اس سے پہلے والا عمل ہے وہ جو مریض آ رہا ہے شہر زدہ شخص آ رہا ہے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ آ رہا ہے تابعزاتی اطاریہ کے بستوں پر نہ ہمیں توڑ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے بلکہ وہ سامنے والا خود عمل کرے وہ خود اپنے ہاتھوں سے جادو کا توڑ کر لے یہ تو ہوا جادو کے توڑ کا عمل یہاں ایک مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم جادو کے اثر سے محفوظ رہیں تو وہ روحانی لازمی آپ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد سات مرتبہ اللہ تبارک و کا کے یہ صفاتی نام یا محییو یا ممیتو دوبارہ سماعت فرمالی لیجیے اللہ کبارک کا وطالعہ کے یہ صفاتی نام یا محییو یا ممیتو سات بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو انشاءاللہ عزوجل اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ جادو سے اللہ سے اللہ اثر کے اثر کے پیچ کی ہی الحمدللہ عزوجل ہماری حفاظت رہے گی۔ سن کال وہ ہم شامل کر لیں۔ صلوا علی الحبیب صل الله تعالی علی محمد و آله و صحابه و بارک جناب میں فیصلہ جعلی پیر جو ہیں یہ جعلی عمل ہیں میرے ہمارے ساتھ بھی ایک ایسا مسئلہ ہو رہا ہے آج کل ہمارا جادو چلا ہوا ہے کہیں کسی بہت سے پیروں کے پاس بہت سے جعلی عمل لیکن کچھ بھی نہیں بنا خاص طور پہ یہ کالے علم والے لوگ ہیں یہ جو کرتے ہیں ان لوگوں پر ایسا یعنی کہ پابندی لگنی چاہیے تاکہ کسی کی زندگی برباد نہ ہو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں اور انہوں نے جو تکلیف دی ہے جو پریشانیاں جن کی وجہ سے جو معاشرے میں آئی ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں جس کی وجہ سے ہم نے سلسلہ بھی کیا بالکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو آپ سمیت ہمیں ہم سے ہر ایک کو ان جعلی پیروں جعلی عاملوں سے اور یہ جالی پیر جو بنتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے کاملوں کی کمی بھی نہیں, ایسا نہیں کامل ہے ہی نہیں تو وہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا داما نامی عطا دا فرمائے یہ ساری جو باتیں تھیں جو آپ نے فرمائی اور آپ کے جذبات اور احساسات ہم ام نے ہمارے مدی چینل کے ناظرین نے بھی سنے اور آپ کی ایک کیفیت تھی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ہر اس بات کو جو آپ نے حق اور سچ کہی ہے اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے مگر یہ بات بتائیے کہ جاتا کون ہے ان کے پاس کالا جادو کروانے کے لیے کون جاتا ہے گاہک کون ہے گاہک کون, گاہ کون ہے کسٹمر کون ہے وہ ساس کو کیوں نہیں سمجھاتے جو اپنی بہو کے لیے جاتی ہے بہو کو کیوں نہیں سمجھاتے جو اپنے شوہر کو اپنے پاس کرنے کے لیے جاتی ہے اور ساتھ کے خلاف کچھ کرواتی ہے ان نندوں کو کیوں نہیں کہتے جو اپنی, اپنی بھابھی کے لیے کچھ کرواتی ہے اس پارٹنر کو کیوں نہیں کہتے جو اپنے دوسرے پارٹنر کے لیے کرواتا ہے اس بھائی کو کیوں نہیں کہتے جو اپنے دوسرے بھائی کی جائیداد میں قبضہ کرنے کے لیے کچھ کرواتا ہے ان سب کو کیوں نہیں کہتے ان پڑوسی کیوں نہیں کہتے جو پڑوسی کی حسد کی وجہ سے کرتے ہیں ان دکانداروں کو کیوں نہیں کہتے جو دوسری دکانداروں کی حسد کی وجہ سے کرتے ہیں؟ کہ اس کا بہت بڑا پہلو حسد ہے کہ مطلب اس سے ہو جاتی ہے خبر نہیں ہو رہا صبر نہیں ہو رہا تھا یار اسے کیوں اتنی محبت کرتا ہے یہ کیوں اس کو اتنی عزت ملی یہ کیوں اس کو اتنا منصب ملا اس کی آواز اتنی اچھی کیوں ہے اس, کا... اس کا نام اتنا اچھا کیوں ہے اس کو شہرت اتنی کیوں مل گئی اس کا یہ کیوں مل گیا اس کو محبت اس کو چاہت اس کو پیار اس کو الفت کیوں مل گئی پھر ان لوگوں کو سمجھایا جائے جو بیلنس نہ رکھتے ہوئے ایسے اسباب پیدا کرتے کوئی احساس مبتلا ہو جائے مثال کے طور پر ماں باپ ہوتے ہیں یہ اولاد کے ساتھ بیلنس رکھیں ان کے ساتھ محبت رکھیں تاکہ دوسرے بھائی کو دوسرے بھائی سے حسد نہ ہو جائے بھائی کو بہن سے بہن کو بھائی سے حسد نہ ہو جائے اس طرح مطلب ایک دوسرے سے حسد نہ ہو جائے ان تمام تر فیکٹرز پر بھی غور کرنا چاہیے آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ تو جائیں اللہ اللہ آپ آ تو جائیں ماحول میں آئے قریب آئیے آپ کو الحمدللہ للہ آپ سمیت پوری دعوت مدد جگہ ناظرین کو دعوت اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے اسلائی بہنوں کے لیے اسلام بھائیوں کے لیے بوڑھوں کے لیے دعوت اسلامی میں کسی عمر کے لیے بھی کوئی کمی نہیں الحمدللہ للہ از ہمیں روحانی علاج کے ذریعے دعوت اسلامی کفایت کرتی ہے میڈیا کے ذریعے چینل کے ذریعے کفایت کریے مدنی چینل کے ذریعے نیٹ پہ جائیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے وہ کفایت کی کیا جا رہا ہے لٹریچر پڑھنا ہے تو مقتد المدینہ کے ذریعے لٹریچر پرووائڈ کر کے وہ کفایت کی کیا جا رہا ہے ہمیں متنی قافلے دیے جا رہے ہیں کہ آپ شہر سے سفر کریں بیروں میں کام کیا جا رہا ہے مطلب <سؤال> کہ مریضوں کی جا کر قیادت ہمارے اسلام میں جا کر کرتے ہیں جیلوں میں قیدیوں پر اصلاح کی کوشش کی جا ہے آپ بتائیے کس سیکٹر میں ایجوکیشن سیکٹر میں تعلیمی سیکٹر میں جا کر تعلیمی شعبے میں جا کر ان شاء اللہ کوششیں جاری ہیں آپ بتائیے کہ کیا اجتماعات ہو رہے ہیں گیدرنگس ہو رہی ہیں درس ہو رہے ہیں بیان ہو رہے ہیں گھروں میں مدنی انعامات کے ذریعے اصلاح کی اور عقائد و امال, آمال درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک پیر صاحب نے ایک کامل پیر جب گرتا ہے تو کرتا کیا کرتا ہے؟ کیا ہے دیکھیے جب ایک پیر کامل آتا ہے اس طرح میدان عمل میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کیا نا جسے انہوں نے پہلے تو وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں, ہیں۔ یقیناً ایک لوگ چھپے ہوئے بھی, بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ظاہر فرما دے اور گوشت پاک کتنے مشہور ہیں غریب نواز کتنے مشہور ہیں اللہ اللہ داتا گنج و چلی اجمیری کتنے مشہور ہیں سبحان اللہ اور دیگر بزرگان دین اولیا کاملین جن کے مزارات پر آج ہم جاتے ہیں جن کا نام کیا کہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں رحیم اللہ تعالیٰ یہ کتنے مشہور ہیں تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے شہرت بھی عطا فرماتا ہے بعض نام بھی ہوتے ہیں انہیں کوئی پہچان نہ ان کو نام اور پہچان کی حاجت ہوتی ہے اور جو مشہور ہوتے ہیں انہیں جن اللہ تعالیٰ مشہور کرتا ہے تو انہوں نے اپنی شہرت کے لیے کچھ کیا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان کو شہرت دیتا ہے کہ اللہ تبارک ان کے ذریعے اپنے بندوں کی رہنمائی کا راستہ فرماتا ہے کہ لوگ ان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں ان کی عظمت ان کی محبت ان کی عقیدت اللہ کے بندوں کے دلوں پر آتی ہے اللہ کے بندوں کے قریب جاتے ہیں ان کے داون سے وابستہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے پر چلاتے ہیں وہ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں یہ ہوتا ہے پیر کامل تو جانے والے کون ہیں کسٹمر کو سمجھا نا وہی نا کیوں جا کر اسی دکان پہ جا رہا ہے کہ وہ مطلب وہ غلط چیز بہت اچھی یعنی گفتگو ماشاء اور یہ سمجھ میں آتا ہے جی نہیں بات میں ری بات سہی ہے بات ماشاء اللہ انہوں نے جو کی ہمارا سلسلہ دیکھنے کے بعد فیلنگ تھی بہت اچھی فیلنگ تھی اور ان کا جو ایک تھا کہ انہوں نے میرا گھر کیا ہوا بہت اچھا نو ڈاؤٹ لیکن ان کے ساتھ میں نے پلس کیا جی جی جی ہمیں بھی اپنے جب پلیز نیکسٹ جو آج پروگرام چل رہا ہے اس میں متعلق بتایا گیا ہے تو ہمارے لیے تو دنیا میں اس وقت جو اس پندرہویں صدی میں جو ہمیں پیر ملے ہیں یا سنا ہے یا دیکھنا ہے تو ہمیں تو مولانا لیاس قادری صاحب سے اچھا کوئی کام کوئی پیر نظر نہیں آیا جن میں کوئی ریاکاری کوئی دکھاوا کوئی جھوٹ فیب نظر نہیں آتا نہ ہی کوئی ان کے یہاں ایسی بات نظر آتی ہے جو شرح سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رقمتیں ہوں اور ان کے سب ہماری منفرت ہوں عمران بھائی سے میری التجا ہے کہ مزید اچھے اچھے مدنی فون پہ لا हमारी تاکہ ہماری مزید رہنمائی ہو سکے آپ کی کال سے مجھے وہ کلام کا شعر یاد کون سا بلا جیرا تک, تک دائیں جیرا تک دائک باری ہو تک دائیں دے میرے سونے سونے مرشید ہے دیدار برا سونا سونا میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا عطار بڑا سونا لج پال بڑا سونا میرا پیر بڑا سونا میرا پیار بڑا سونا میری آن بڑا سونا برا سونا ماشاء اللہ, سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر چلا دو کیا آم. ہے ابھی سنت کا تذکرہ ہو گیا ماشاء اللہ آپ کی آواز بھی ہو گیا آواز تو سمجھے آواز اچھی ہو یا نہ ہو میں نے جس کا وہ اچھا ہے الحمد سوال بلکہ ایک کامنٹ بیسیکلی کہ ایک چیز میرے میں یاد تھی کہ جیسے اسلام اسلامی کی بہت ساری مجالس بنی ہوئی جیسے اسلام قیدیان اسلام کھلاڑی وغیرہ اس طرح کو ایسی مجلس اگر بن جائے جو کہ ان جعلی پیر یا جو کالے بابا جیسے کا عامل وغیرہ لوگ ہیں ان کی اصلاح کے لیے ان لوگوں میں کام کرے اس طرح کی ترکیب وغیرہ سے کوشش کی اور, آور, اور ہمارا فوکس یہ جعلی عامل ہے نقلی عامل ہے پیران نظام کو اس میں نہ لپیٹا جائے جو پیر حضرات ہیں جو مشائق ہیں ہمارے جن کے سلسلوں سے جن کے کردار سے جن کی نسبتوں سے الحمدللہ بہت بڑا نظام چل رہا ہے اس کو نہ لپیٹا جائے نہ میڈیا اس کو لپیٹے نہ کوئی کو اس کو اس میں مطلب کہ زد پہلے جو غلط عامل ہیں جو غلط کرتے ہیں جو ستاتے ہیں تنگ کرتے ہیں جو اس طرح کی بری حرکتیں کرتے ہیں جن سے لوگ تکلیف آتے ہیں یقیناً ان کو ٹارگٹ پہ لیا جائے ان کے متعلق کوئی طریقۂ کار کو پالیسی بنائی جائے مگر میری دوبارہ مد نتیجہ کہ میڈیا یا کوئی بھی شخص ہرگیز ہرگیز ان کی آڑ میں اللہ کے نیک بندوں کو اور جو پیران اعزام کا مشاہ کے کلام کا جو سلسلہ ہے اور جو ہیں واقعی نیک ستھرے اور لوگوں کی رشتو ہدایت کے لیے برائے کرم ان شاء اللہ جزاک اللہ خارا امید ہے مجھے یہ حسن بنتا ہے کہ آپ آج کے سلسلے سے انشاء اللہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہوگی اور اس کو انشاءاللہ اس انڈرسٹینڈنگ کو جو ہماری سمجھ پیدا ہوئی ہے جو اویئرنیس ہمیں ملی ہے شعور جو ہمارا بیدار ہوا ہے بہت سارے مس کانسیپشن سے بسوسوں سے ہمیں نجات مل گئی ہوگی اور جو دھند ہے وہ چھٹ گئی ہوگی منظر صاف صاف نظر آ رہا ہوگا انشاءاللہ وہ شیطان کے بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہو گئی ہوگی عملی زندگی میں بھی انشاءاللہ شاء اللہ میں یہ آج کا سلسلہ ایک اہم رول پلے کرے گا صلو علی صلو اللہ علی محمد وبارک